ظاری کا مِّن ربی وَرَحْمَةٌ و رحمہ بَعْدَ اتضا فَلَهُ کا فلح و البقرہ علیم صورت میں دعویٰ کے طور پر چار مسائل کا بیان ہے اللہ رب العزت کی توحید کا اس بات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 اللہ رب العزت کی توحید کا اس بات پھر یہ پہلا حصہ بواب ثلاثہ پہ مشتمل تھا تینہ بعاب آیت نمبر 101 سے 176 تک دوسرا حصہ اور اس دوسرے حصے میں دوسرا مقصدی دعوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات منکرین رسالت کے شبہات کی تردید کے ساتھ آیت نمبر ایک سو ستتر سے دو سو ترپن تک یہ صورت کا تیسرا حصہ ہے اور اس میں تیسرا مقصدی دعوی ذکر ہو رہا ہے جو کہ الجہاد فی سبیل اللہ ہی ہے اس صورت میں جہاد کی ابتدائی منزل کا بیان ہے اور جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے تین باتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے ایک تہذیب الاخلاق تہذیب النفوس جسے ٹریننگ کہتے ہیں مجاہد کی اس کے لیے دس صفات آیت نمبر ایک سو ستتر میں بیان ہو چکی ہیں پہلی صفت من آ من اللہ دوسری ولیومل آخر تیسری والملائکہ چوتھی والکتاب کتاب اور پانچوی ون یہ پانچ صفات عاقیدے کے ساتھ متعلق تھے اللہ پہ ایمان کے اللہ ہمیشہ اپنے گروہ اور اپنے ماننے والوں کی امداد اور نصرت کیا کرتا ہے اور جہاد اللہ کا حکم ہے اور آخرت پر ایمان دنیا سے نظر پھیر کر آخرت کے فائدوں کو دیکھنا مجاہد میں بہادری پیدا ہوتی ہے والملائکہ ایک فرشتوں پہ ایمان کے اللہ کی یہ مخلوق اللہ مجاہدین کی نصرت کے لیے آسمانوں سے زمینوں میں پر بیچتا بھیجا کرتے ہیں کتابوں پر ایمان کے جہاد اللہ کی کتاب کے نفاذ اور اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے ہے انبیاء پر ایمان جہاد انبیاء کی اتباع ہے پھر پانچ اعمال کے ساتھ متعلق صفات ایک آت المال اعلیٰ حبی ہی پھر مصارف انفاق کے بھی ذکر ہوئے دوسرا واقع مسئلہ تھا تیسرا وا تزکا چوتھی صفت والموفون المفون اب عہدیم اور پانچویں صفت و صابرین فلباسادور اوحین الباس تو الائی کلدین الصقو یہ لوگ سچے ہیں سچے مومن یہی ہیں وہ اولا کحم المتقن اور یہ لوگ یہی ہیں پرہیزگار متقی اب یہاں سے آیت نمبر 178 آیت نمبر 178 یہاں سے ملک کی اصلاح کے لیے مملکت اور سلطنت کی اصلاح کے لیے چار قوانین ذکر ہو رہے ہیں چار قوانین میں سے پہلا قانون اس آیت میں حکم القصاص قصاص کا حکم ملک میں قصاص جاری کرنا ظالم سے مظلوم کا بدلہ لینا اگر مظلوم معافی نہ کرے ہم سے پہلے یہود میں فقط قصاص تھا معافی نہیں تھی نصارہ میں معافی تھی قصاص نہیں تھا یعنی یہود میں قصاص تھا دیت نہیں تھی نصارہ میں دیت تھی قصاص نہیں تھا عرب میں دونوں تھے لیکن افراد و تفرید کے ساتھ مانا یہ اگر مقتول غریب ہوتا تو جرگہ قاتل کی طرف سے چلا جاتا بے عوض و رسا مقتول کے معاف کر دیتے ڈر کی وجہ سے مقتول غریب کے بدلے مالدار قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا تھا تو اسلام نے عادل کا قانون اور حکم متعارف کرایا جو بھی ظالم ہو اس سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے گا الحر بالحر ولابد بل آبدی ولونسا بلونسا آن کے آزاد کو قتل کیا جائے گا آزاد کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا عورت کے بدلے جس کسی نے ظلم کیا تو مظلوم کا بدلہ ظالم سے لیا جائے گا بہرحال حال اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے قتل میں سارا محلہ شریک ہو تو سب کو قصاصاً قتل کیا جائے گا صحابہ کا اس پر اجماع تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ بھی یہ تھا اور اسی پر صحابہ اکرام کا اجماع بھی ہوا تھا یہ مسئلہ سورہ معاہدہ آیت نمبر پینتالیس اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تیس میں ذکر ہو رہا ہے قصاص دو قسم کا ہے ایک قساس فنفوس ہے ایک دوسرا قساس فلطراف ہے فنفوس قصاص کا یہ مانا کہ کسی نے اگر کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں یہ قتل کیا جائے گا اور فل اطراف کسی نے اگر کسی کو زخمی کیا تو اس کا بدلہ اس سے لیا جائے گا قتلہ یہاں کے ساز فل نفوس کا بیان ہے قتلہ کہا گیا قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر قساس اطراف کا ذکر ہے جو میں نے سور معاہدہ کی پینتالیس اور سور بنی اسرائیل کی تینتیس نمبر آیت آپ کو بتا دی احناف کا مسلک یہ ہے کہ حرب بمقابل عبد اور انسا بمقابل عبد قصاص کی جائے گی آزاد غلام کے بدلے میں آزاد کو قساس کیا جائے گا اور غلام کے بدلے عورت کو بھی قساس کیا جائے گا باقی آئمہ فرماتے ہیں عورت غلام کے بدلے میں قساس کی جائے گی لیکن حر بمقابل عبد قساس نہیں کیا جائے گا حر کو بمقابل آبد قصاص نہیں کیا جائے گا یہ آئمہ ثلاثہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ حرب مقابلے آبد قصاص ہوگا اور آبد کے مقابلے میں آبد کو قتل کرنے پہ آزاد بھی قصاص ہوگا یادینامنو او ایمان والو کُتِبَ عَلَيْكُمُ کمل فِي و فل مقرر کیا گیا ہے تم پر قساس فل قتلا قتل میں قساس لینا کتبہ بانے فورزا تو یہاں اس سے مراد قساس لینا نہیں ہے کہ قساس لینا مقتول کے وارثوں پہ فرض ہے نہیں کیوں اس لیے کہ مقتول کے وارثوں کو اختیار ہے اگر وہ قصاص نہ لیں دیت پہ راضی ہوں اگر دیت بھی نہ لیں فل لام کر دیں تو یہ خطاب یا حاکموں کو پر ہے حکمران جو والی ہیں امور سلطنت کے ان کے لیے خطاب ہے کوتبہ علی کو ملق مقرر کیا گیا ہے تم پر قصاص کا قانون جاری کرنا قتل میں تم اپنے ملک میں اور سلطنت میں قصاص کا قانون جاری کرو گے شوافی کہتے ہیں اچھا اور دوسرا یا کو یہ خطاب ہے قاتل کو کہ جب ت نے قتل کیا تو اس اب اس قتل کے بدلے تجھ کو اپنے آپ کو احساس کے لیے پیش کرنا فرض ہے تم سے قتل ہو گیا بے گناہ اور بے خطا تو نے قتل کر لیا تو اب تجھ کو قصاص کے لیے اپنے آپ کا پیش کرنا فرض ہے پھر مقتول کے وارثوں کی مرضی کہ تم سے قصاص لیں یا دیت پہ راضی ہوں یا معاف کر دیں مطلقن قاتل کا تعلق تین قسم کا ہے ایک اللہ سے تعلق ہے ایک مقتول سے تعلق ہے اور ایک مقتول کے وارثوں سے تعلق ہے تو یہ قصاص یا دیت والا حق مقتول کے وارثوں کا ہے ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی قاتل نے کی ہے کہ اللہ نے قتل منع کیا تھا اس نے قتل کر لیا تو اس کے لیے استغفار ہے معافی مانگنا اللہ سے صدقے دل سے اور تیسرا تعلق مقتول کے ساتھ ہے تو اس کے لیے علماء کرام نے طریقہ یہ بتایا کہ مقتول کے حق کی معافی کے لیے قاتل کو چاہیے کہ یہ اعمال سالحق کرے نیک اعمال کرے کہ اس نیک اعمال کے ثواب کا ثواب مقتول کی روح کو بخشے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے مقتول کے دل میں نرمی پیدا کر دے اور وہ قیامت کے دن قاتل کو معاف کر دے لیکن جو قصاص یا دیت کا حکم ہے یہ مقتول کے وارثوں کے حق کی ادائیگی کے لیے ہے رہا اللہ کا حق اور مقتول کا حق تو اس کا میں نے بیان کر دیا کہ اس کی جدا حیثیت ہے پھر الذین منو کو تبالی کمل قسل قتلا کوئی ایمان والو مقرر کیا گیا ہے تم پہ قصاص کا قانون جاری کرنا ملک میں فل قتلا قتل میں یا مقرر کیا گیا ہے تم پر قصاص کے لیے خود کو پیش کرنا قتل میں اگر تم سے قتل ہو گیا تو قصاص کے لیے خود کو پیش کر لو الحر بالحر والعبد بالعبد بل آبدی آن کے آزاد آزاد کے بدلے میں ہو یا غلام غلام کے بدلے میں ہو یا عورت عورت کے بدلے میں ہو یا انشکال یہ ہے کہ آیت سے تو تقابل معلوم ہو رہا ہے تقابل یہ ہے کہ آزاد کو آزاد کے بدلے قتل کیا جائے گا غلام کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا عورت کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا تو آزاد کو غلام کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا کیا یا عورت کو مرد کے بدلے اور مرد کو عورت کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا تو شوافے کہتے ہیں کہ تقابل صحیح ہے البتہ ان سا بم قصاص کی جائے گی رہی بات حرب مقابل آبت تو اس کو قصاص نہیں کیا جائے گا ان الشوافی لیکن علما کہتے ہیں المسلمون نتکافا دیماحم شوافی کہتے ہیں تقابل صحیح ہے لیکن منسوخ ہو چکا ہے اس روایت سے المسلمون نہ فا دما مسلمان ان کے خون برابر ہے انناج جواب یہ کرتے ہیں کہ حرب مقابل عبد اور انسا بمقابل عبد احساس نہیں ہوگی یہ تو مفہوم مخالف ہے اور مفہوم مخالف کے ساتھ تو حکم ثابت نہیں ہوتا ہاں یہاں تو یہ کہا کہ آزاد ببدلے آزاد اور غلام بدلے غلام تو کیا آزاد غلام کے بدلے میں یا انسا آبد کے بدلے میں قصاص نہیں ہوگی یہ مفہوم مخالف ہے اور مفہوم مخالف کے ساتھ حکم ثابت نہیں ہوتا یہاں آزاد ببدلے آزاد اور آبد بدلے آبد اور انسا بدلے انسا ذکر ہو چکا ہے ہر چیز دوسرے نصوص سے یہ بھی ثابت ہے کہ حرب بمقابل عبد اور انسا بمقابل عبد کے ساس کی جائے گی اور یہ رد ہے رسم جاہلیت پر جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ وہ آزاد کو غلام کے مقابلے اور انصا کو آبد کے مقابلے قصاص کے قائل نہیں تھے تو ان پہ رد کر دیا گیا کہ جو قاتل ہو بس اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا کیساسن جس نے قتل کیا سزائے قتل کیساس اس پہ ہی جاری ہوگی اور لاگو ہوگی خواہ وہ آزاد آزاد کے بدلے میں ہو غلام غلام کے بدلے میں ہو عورت عورت کے بدلے میں ہو بس قاتل کے علاوہ کسی اور کو نہیں قتل کیا جائے گا بلکہ مساوات ہوگی یا مقصود تعین ہے کہ جس ہر نے قتل کیا ہے اس ہر کو قتل کیا جائے گا جس عبد نے قتل کیا ہے اس عبد کو قصاص کیا جائے گا جس انسان نے قتل کیا ہے اسی عورت کو قتل کیا جائے گا غیر قاتل کو سزا نہیں دی جائے گی الحر بالحر والعبد بالعبد آن کے آزاد آزاد کے بدلے میں ہو غلام غلام کے بدلے میں ہو عورت عورت کے بدلے میں ہو بس جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا وہ جو کوئی بھی ہو فمن اوفیہ لہومنا خی شیون فتباؤ بالمعروفی وادا انیل ہی بحسان تو جس کسی کو معافی کی گئی فمن وہ کوئی اوفیہ لہومنا خی کہ افواہ کیا گیا معافی کی گئی اس کو منا کی اس کے بھائی کی طرف سے شے ان کسی چیز کی کیا مانا یہ قاتل کو معافی کی گئی اس کے بھائی کی طرف یعنی مقتول تو اس کا بھائی تھا مسلمان تھا تو اگر مقتول کے وارثوں کی طرف سے قصاص معاف کر دیا گیا تو فت بالمعروف و ادا ان ہی احسان تو پھر دیت کی وصولی کے لیے فت بالمعروف یہ حکم ہے مقتول کے وارثوں کو تابیداری کرنی ہے اچھے طریقے سے یعنی دیت قصاص معاف کر کے دیت پہ راضی ہو گئے مقتول کے وہ رسا تو حکم ہے وہ رسا کو اب قاتل سے دیت کی وصولی میں بھی نرمی کرو فت بالمعروفی اور حکم قاتل کو و ادا ان ہی اور ادا کرنا ہے مقتول کے وارثوں کو اس دیت کا بل سان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ظالی کا تفریف رب کم و یہ نرمی تھی تمہارے رب کی طرف سے اور مہروبانی یہ تمہارے رب کی طرف سے نرمی اور محربانی ہے فمان تداب کا فلح عذابن علیم تو جس کسی نے زیاتی کی اس کے بعد اعتداء عام ہے قاتل نے بادلہ فوا مقتول کے ورثا میں سے کسی اور کو قتل کر دیا یا مقتول کے و نے معافی کے بعد پھر قاتل کو مار دیا فمن نے بعد بادز کا جس کسی نے زیاتی کی اس کے بعد فلاح آزاب ال علیم تو ان کے لیے اس کے لیے عذاب دردناک ولکم فلقساس حیات یا <اُلِلْأَلْبَاب> تمہارے لیے قساس میں زندگی ہے اے عقل والو قصاص میں زندگی ہے کیسی زندگی کساس میں تو موت ہے قاتل کی حیات انمانا کساس میں امن ہے حیات سے مراد امن امن والی زندگی ہے ایک قاتل کو قتل کر دو تو سارے معاشرے والوں کے لیے امن ہو جائے گا تمہارے لیے قصاص میں امن ہے اور عقل والو لال رقم تتکون خامخا کہ تم متقی ہو جاؤ پرہیزگار بن جاؤ یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ قصاص کا اختیار حاکم کو ہے اگر قصاص کی اجازت اختیار انفرادن انفرادن سب کو دے دی جائے تو پھر نسلن بعد نسلن یہ قتل و قتل جاری رہتا ہے امن نہیں آتا تو قصاص میں مقصود تو امن ہے اب مقتول کے وارث خود ہی اٹھ کر قاتل کو قتل کریں اور پھر وہ لے تو زمانے گزر جائیں گے سینکڑوں لوگ قتل ہو جائیں گے لیکن یہ دشمنی نہیں ختم ہوگی تو اختیار قصاص کا اک میں وقت کے پاس ہے پھر دیت کا بیان ہم نے کیا دیت سو اونٹ ہے یا ایک ہزار دینار ہیں یا دس ہزار دراہم ہیں یہ تقریباً چھتیس سیر چھتیس تولے اور آٹھ سے چاندی بنتی ہے دو نو سو سولہ تولے اور آٹھ ماہ سے دیت کی تقسیم مقتول کے وہ میں میراث کے قانون کے مطابق ہوگی جس طرح مقتول کی میراث کی تقسیم کے لیے قانون ہے حصے ہیں اسی طرح دیت کی تقسیم بھی میراث کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگی وعلیکم فلقصاس حیات یا الباب اور تمہارے لیے قصاص میں امن ہے او آکل عقل والو عقلم مندو لالکم تتقون خام خا کہ تم پرزگار اور متقی بن جاؤ کتبہ خیر کربینا بل بالمعروف حق على متقین یہ ملک کی اصلاح کے لیے دوسرا قانون ذکر ہو رہا ہے تقسیم الاموال بالقانون الشرعی شرعی مالوں کو تقسیم اموال کو قانون شرعی کے مطابق تقسیم کیا کرو یا تقسیم الاموال بالفرائض فرائی من مقدر اللہ تعالی اپنے مال ان طریقوں سے تقسیم کرو جس کا اللہ نے جس طرح حصے مقرر کیے ہیں اللہ کی قانون اللہ کے قانون کے مطابق کوتبا علیہ کمزا حضرا حد کو ملماؤت ان ترا کا خیر مقرر کیا گیا ہے فرض کی گئی ہے تم پر جب آ جائے تم میں سے ایک کو موت کی علامات موت کی علامات ظاہر ہو جائیں تو اللہ نے مقرر کیا ہے تم پر الوسیت وسیعت کس وقت ان طرح کا خیرن جب چھوڑا ہو اس مرنے والے نے کچھ مال کتبالی کمیدا حضرا حد کمل مؤ ان طرح کا خیرن مقرر کی گئی ہے تم پر جب آ جائے ظاہر ہو جائے تم میں سے ایک کو موت کی علامات اگر چھوڑا ہو اس نے کچھ مال تو مقرر کیا گیا ہے وسیعت کو فرض کی گئی ہے لو والدینی والا بالمعروف والدین کے لیے اور رشتے داروں کے لیے اللہ کے قانون کے مطابق بعض علماء فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہے آیت المیراس کے ساتھ آیت میرا سورہ نسا کی آیت نمبر گیارہ وہاں والدین کے حصے اور اقربین کے حصے بیان ہو گئے تو پھر حدیث میں آتا ہے لا وسیت الوارسن الا وسیعتارسن اگرچہ حدیث پہ کلام ہے لیکن حدیث بہت مشہور اور معروف ہے اور مقبول عند العلماء ہے تو لا وسیت الوارسن کا مانا مقبول عند العلماء ہے وارث کے لیے وسیعت نہیں چلتی غیر وارث کے لیے شرعی وسیعت سل سے مال میں چلتی ہے مردے مرنے والے کے مال کے تیسرے حصے میں وسیعت کا اجرا ہوگا شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ کلام کیا ہے لیکن علامہ البرکات کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے لل والدین سے مراد کافر والدین اور کافر رشتہ دار ہیں کیونکہ مسلمان کے میراث میں کافر کا حصہ نہیں ہوتا تو کافر وارث نہیں ہے تو غیر وارث کے لیے وسیعت کر لو والدین اگر کافر ہیں تو ان کے لیے وصیت کر لو رشتہ دار اگر کافر ہیں تو ان کے لیے وسیعت الوسیت و ل والدینی یا للوالدین میں لام بمانے الا ہے لام بمانے الا ہے تو وسیعت کرنا لازم ہے للوالدین اے لینی والدین کو اور نزدیکی رشتہ داروں کو اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا پھر یہ کتبہ بمانے استحباب ہو جائے گا اور وسیعت کا اختیار سل سے مال میں ہوگا تو کافر والدین کے حق میں یہ وصیت مستحب ہے تفسیر مدارک نے یہ توجہ کی ہے یا لام بمانے الہ ہے تو ماں باپ کے لیے وسیعت منسوخ ہے لیکن ماں باپ کو وسیعت منسوخ نہیں ہے وسیت کر دی جائے ماں باپ کو حدیث میں آتا ہے انل مئی تلئی آزبو بھی بکاحلی عالیہ مرنے والے کے رشتے دار جب غیر شرعی طریقے سے اس میت پہ روتے ہیں تو اس میت کو اس کا سزا دیا سزا ملتی ہے کیا مانا اس نے وسیعت نہیں کی تھی وسیعت نہ کرنے کی سزا ملے گی اس کو اس کو اس بات کی سزا دی جاتی ہے کہ اس نے وسیعت نہیں کی تھی اگر اس نے وسیعت کی ہوتی تو پھر سزا نہیں ہے تو وسیعت لازمی ہے خصوصاً ان علاقوں میں جہاں غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں م... م... م... میتوں پر رسومات اور رواجات کا ارتکاب کیا جاتا ہے میتوں پر ان علاقوں میں اتباع سنت کی وصیت کرنا ہر کسی کے لیے لازمی ہے علماء اس کا اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ تحریر بعض علماء کی وصیتیں چھپ چکی ہیں رسائل کی شکل میں کتبال کتبا ل کمدہ ہدر ہد تو مقرر کی گئی ہے تم پر جبکہ حاضر ہو جائے تم میں سے کو موت کی علامات ان طرح کا خیرن خیر رن قرآن میں خیر کے متعدد معنی ہے خیر بمانے مال سورہ بقرہ کی دو سو بہتر نمبر آیت میں خیر کا معنی ایمان سور انفال کی آیت نمبر ستر خیر بمانے فضل سور مومنون کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ خیر بمانے عافیت خیر خیریت سور انعام کی آیت نمبر ستارہ خیر اجر کے معنی میں بھی آتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر چھتیس یہاں خیر بمانے مال ہے جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو بہتر میں ان طرح کا خیرن اگر چھوڑا ہو اس مرنے والے نے مال تو مقرر کی گئی ہے وصیت ماں باپ کو اور رشتہ داروں کو بالکل معروفی شریعت کے مطابق ما عرف من شریعہ معروف حق عالل متقین لائق ہے یہ وسیعت متقیوں پر فمن بدلہو بعد ما بادما سمیا ہو فنما اسم ہودین جس کسی نے بدل دیا اس وصیت کو یہ ہو ضمیر مذکر کی ہے اور وصیت تو معنس ہے تو منس کی طرف ضمیر مذکر کی کیوں راجی کی گئی انخت والعیون میں امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسیعت منس ہے ضمیر بد دلو میں ہو مذکر کی ضمیر مانس کی طرف راجی کی بے اعتبار تعویل قول کہ یہ وسیعت ایک قول ہوا کرتا ہے تو قول مذکر ہے اسی لیے پیرادی دا قول سرا زمیر د مذکر راجیش وسیت تا فمن بد دل ہو بادما تو جس کسی نے بدل دیا اس وسیعت کو بعد اس کے کہ سنا تھا اس کو فین نما اسمال بد دلون پس یقیناً گنا اس کا یعنی اس وسیعت کو شرعی وسیعت کے بدلنے کا گنا ان لوگوں پر ہے یو جس نے بدل دیا وسیعت کو ان اللہ سمیون علیم بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے فمن خا فمی موسن او اوسمن جو کوئی ڈرے وسیعت کرنے والے سے جنافن میلان پر میلان سے ڈرے کہ موسی نے وسیت کرنے والے نے گنا کی طرف میلان کیا او اسمن یا ڈرتا ہو گنا سے کہ سری گنا کی وسیعت کی ہے اس نے تو فاصلہ بین ہم اسلا لے آیا ان کے درمیان فلا اسما لی تو کوئی گنا نہیں اس پر غیر شرعی وسیعت کو بدلنے میں کوئی گناہ نہیں یا ہدایت اصلاح وسیت کے لیے ہے یہاں جنافن سے مراد خطا کی طرف میلان اور اسمن سے مراد قصدن گنا اگر وسیعت کرنے والے نے میلان کی وسیعت کی ہو گنا کی طرف یا صراحتن گنا کی وسیعت کی ہو تو اس کو پورا کرنا گنا ہے اس کو توڑنا اور نہ پورا کرنا اس میں گنا نہیں ہے فلا اسما علیہ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے یا یو کتب منو کتبال کما علی الذین من قبلی او ایمان والو یہ تیسرا حکم ہے ملک کی اصلاح کے لیے حکم سومیلی ارتباط نفسی روزے کا حکم نفس کو باندھنے کے لیے نفس اندرونی شیطان ہے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے تو نفس کو قابو کرنے کے لیے حکم سوم کا روزے کا یا یوح لدینہ منو لوگ وہ لوگو جنہوں نے ایمان لایا جو ایمان لائے ہیں یہاں روزے کے لیے مقاسات و شدائد مسائل خمسہ پہ مشتمل ذکر ہو رہے ہیں پہلا مسئلہ روزے کی فرضیت دوسرا کما کتب الدین امن قبل کم اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے او ایمان والو جس طرح کے کی فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے یہ تشبی نفس سے فرضیت میں ہے فرضیت میں ہے روزے کی کیفیت میں نہیں ہے کسی پر میں بیس کے روزے روزے تھے صرف اور کسی کے روزے کی توقیت لمبی تھی کسی کی مختصر تھی وقت تو یہ تشبی کما کو تباہ نفس سے فرضیت میں ہے یہ تشبی روزے کی کیفیت میں نہیں ہے شرائ من قبلنا میں روزے مختلف کیفیات سے تھے ہماری شریعت میں جو کیفیت ثابت ہے اور منقول ہے وہ جدا ہے پہلی شریعتوں سے تو یا یو الذین منو کو تبال کمسیام او ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پہ روزے کما کتب تبال اللہ من قبلکم جس طرح فرض کیے گئے ہیں ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون خامخا تک کہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اصل مقصد روزے کا حصول تقویٰ ہے اور تقویٰ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ نفسانی خواہشات کم ہو جائیں روزے کے ساتھ نفسانی خواہشات کم ہوتی ہے اور بدن کمزور ہوتا ہے دوسرا تقویٰ حقوق العباد کی ادائیگی کے بعد حاصل ہوتا ہے تو روزے میں غریبوں سے محبت پیدا ہوتی ہے اور ان کا احساس ہوتا ہے اور حق کی ادائیگی ہوتی ہے اسی طرح روزہ ریا سے بھی پاک ہوتا ہے کسی کو تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے ایا مم مادودات یہ دن ہے کتبہ کا بیان ہے کتنے وقت روزے فرض ہے یہ دن ہے مادودات گنتی کے سمرقندی نے لکھا العلوم میں کلو شعین فل قرآن مادودا او مادودات فہو دا اور قرآن میں جب بھی مادودا یا مادودات کا لفظ آئے تو یہ چالیس سے کم کم پہ دلالت کرتا ہے روافظ پہ رد ہے روافظ کہتے ہیں چالیس دن کا روزہ ہے تیس دن کا انتیس دن کا رکھتے نہیں اور روزے چالیس دن کا مانتے ہیں فمن کا نمن کم مریضن او اعلیٰ سفرین فائد تمن اوخر ہاں روزہ تو فرض ہے لیکن عذر جس کو ہو تو اس پہ معاف بھی ہے فمن کا نمن کم جو کوئی ہو تم میں سے بیمار ہر بیماری مراد نہیں ہے بلکہ جس بیمار کے لیے روزہ زررناک ہو تو اس بیمار کے لیے رخصت ہے نفس بیماری تھوڑا سا بخار یا زکام وغیرہ ہو یا سر پہ درد ہو تو روزہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور حکیم ڈاکٹر باشرا اور سمجھدار مریض کو منع کر دے کہ تمہارے لیے روزہ نقصانی ہے تو اس کے کہنے پر روزہ نہ رکھنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن آج کل ڈاکٹر حضرات بے دین ہو چکے ہیں اکثر عموماً من شاء اللہ تو تھوڑی تھوڑی بات ہوتی ہے اور کہتی ہیں روزہ نہ رکھو روزہ نہ رکھو مریض کو منع کر دیتے ہیں یہ خود بھی روزے نہیں رکھتے تو نہیں ڈاکٹر اس ڈاکٹر کا قول دلیل ہے جو دیندار ہو دیندار ہو روزہ دار ہو خود اور یہ سمجھدار بھی ہو اپنے فن میں ماہر بھی ہو تو پھر اس کے کلام کا اعتبار ہوگا فمن کانم ان کم مریدن اور جو کوئی ہو تم میں سے بیمار او اعلیٰ سفرن یا ہو یہ سفر پہ تو سفر شرعی مراد ہے اور مشقت کا مراد ہے ہاں اس سفر میں روزہ رکھنا تو بہتر ہے نہ رکھنے کی رخصت ہے فعد تم منیا من ایام اخر تو فعال ہی عدت الفا تفری ہے اس پر گننا ہے منیا من و خر دوسرے دنوں کا سفر کی حالت میں سفر شرعی کی حالت میں مشقت والی یا بیماری کی حالت میں جتنے روزے اس نے کھا لیے اور اس سے چھوٹ گئے اتنے دنوں کے روزے پھر یہ رکھے گا واہل لدینہ یو تیکو نہ ہو تو و مسکین آیت ذرا مشکل ہے وہ الدینہ یوں نہ ہو اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزے کا فدیتن تو و مسکین کے لیے فدیا دینا ہے خوراک ایک مسکین کا جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہ رکھا تو ان کے لیے ایک مسکین کو خوراک دینا ہے یہ ابتدائی اسلام میں حکم تھا پھر منسوخ ہو گیا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ یہ ہے ابتدا اختیار تھا تم روزہ رکھتے ہو کہ فدیہ دیتے ہو طاقت روزے کی ہے اور روزہ نہیں رکھتے اور فدیہ دیتے ہو تو بھی صحیح ہے فدیہ نہیں دیتے روزہ رکھتے ہو تو بھی صحیح ہے لیکن یہ آیت پھر بعد والی آیت سے منسوخ ہو گئی من شہید منکم کو مشاہ رفل یا ہو یہ قول ہے شاہ کا اختیار لیکن محققین علماء کہتے ہیں آیت منسوخ نہیں ہے تو پھر آیت کا معنی کیا ہے تو ایک معنی یہ کہ مراد اس سے ایام میں بیس کے روزے ہیں ابتدان فرض تھے اس آیت کے ساتھ اختیار دے دیا گیا کہ تم ایام بیز یعنی ہر مہینے کی تیرہویں چودہویں اور پندرہویں تاریخ یہ تین روزے مصنون ہیں اب یہ ابتدان فرض تھے عسائد کے ساتھ اختیار دے دیا گیا کہ روزہ رکھتے ہو ایام بیز کا یا فدیہ دیتے ہو یہ توجی جلالین نے کی اور ایک دوسری توجہ بھی کی لا مقدر ہے وہ عالدین اللہ یوتی ہے اصل اور باب افال آتا ہے سلب ماخص کے لیے یوتی کو نہ آتا کا یوتی کو اطاقاتن باب افال سلب ماخص کی خاصیت رکھتا ہے تو طاقت رکھتے ہیں وہ لوگ یعنی نہیں رکھتے لا مقدر ہے الحمدللہ ان لوگوں پر جو طاقت نہیں رکھتے روزے کا روزے کی طاقت نہیں رکھتے فیدیت ان, ان کے لیے فدیہ دینا ہے طعام مسکین خوراک ایک مسکین کو یعنی جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیا دیں گے تو شیخ فانی اور شوگر وغیرہ کے مریضوں کے لیے یہ حکم ہے فدیے کا کیونکہ شوگر کے مریض ان کا شوگر ڈاؤن ہو جائے تو ان کے ایکسپائر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ طاقت نہیں رکھتے روزے کے روزے کی تو فیدیا دے دیں اگر ان کے بیماری سے صحیح ہونے کے امکانات نہ ہوں شوگر تو دائمی بیماری ہے اسی طرح شیخ فانی بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے آدمی اس کا پھر دوبارہ جوان ہونا اور روزے رکھنا یہ ناممکن ہے اسی لیے اس کے لیے حکم ہے فیدیتن طعام و مسکین روزے نہیں رکھ سکتا تو ایک مسکین کے طعام کا فیدیا دے دے ایک معنی کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عالدین ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی اور روزہ رکھ لے تو فدیہ تن تو و انہیں چاہیے کہ روزہ رکھتے ہوئے فدیہ بھی دے دے تو و مسکین ایک مسکین کی خوراک کہ بدنی اور مالی دونوں عبادتیں جمع ہو جائیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ معنی ہیں روزہ دار فدیت طعام تو عام و مسکین بھی دے دیں کہ مالی اور بدنی دونوں عبادتیں ان کی جمع ہو جائیں یا فدیت طعام و مسکین سے سرسایا مراد ہے فطرانہ صداقت الفطر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں اور انہوں نے روزے رکھ لیے تو وہ لوگ روزوں کے آخر میں عید سے پہلے پہلے مسکینوں کو تو عام پہنچا دے فدیات فت صدقت الفطر دے دے سمجھ میں آئی تو یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیا اور رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب جو توجیہ تھی ہم نے وہ بھی کر دی سرسائے کا معنی بھی ہو گیا تو فد تو عام ان ان لوگوں پر یتی ہو جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی ان پر فدیہ دینا ہے خوراک ایک مسکین کی خوراک ایک مسکین کی فمن تتوع خیرا جس کسی نے زیادہ کی نیکی فہوا خیر الحو تو یہ بہتر ہوگا اس کے لیے شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری میں ایک مانا کرتی فعل ال طاقت بمادتی ہی استعملو اللہ فیم تاج طاقت والا فعل اپنے مادے کے اعتبار سے استعمال نہیں ہوتا مگر ان امور میں جو متعذر ہوں جو متعذر ہوں جن کا عذر ہو فمن تتوہ خیرن فوا خیر الح اور جس کسی نے زیادہ کر دینے کی تو یہ بہتر ہوگا اس کے لیے فوا خیر الحو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا اس میں خیر ہے فائدہ وان تسوم خیر القم اور اگر تم روزہ رکھ دو تسوم و ف سفری والمرازی کرتبی نے مانا کیا اور اگر تم بیماری اور سفر میں بھی روزہ رکھ لو تو خیر اللہ یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے ان کن تم تالم ہو تم جاننے والے شاہ رمضان الدی ان ضلف فی یہ بیان ہے ایام معدودات کا روزے فرض ہے ایاممم مادودات یہ ایامم مادودات کتنے ہو کون سے دن ہیں جواب شاہ رمضان مہینہ ہے رمضان کا بس ایک مہینہ روزے ہیں عموماً یہ انتیس دنوں کا ہوتا ہے کبھی کبھی تیس دنوں کا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ قمری حساب سے اکثر مہینے انتیس دن کے ہوتے ہیں ہمارے عوام انتیس روزوں کو ایک کم کہتے ہیں کہتے ہیں ایک روزہ کم ہو گیا کم نہیں ہے بس شاہر و رمضان یہ پورا ہے عام طور سے قمری مہینے انتیس دنوں کے ہوا کرتے ہیں ہاں ایک مہینہ تیس دنوں کا چند مہینے تھوڑے سے وہ تیس دنوں کے ہوا کرتے ہیں تو کبھی کبھی رمضان تیس دنوں کا ہوگا اور اکثر انتیس دنوں کا ہوگا یہ عظمت قرآن بیان ہو رہی ہے سایت میں شاہر و رمضان مہینہ رمضان کا الدی الدی وہ انزل فیہ قرآن کے نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن حدل للناس یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے ہدن یعنی قرآن کے خاص دلائل ہے وہ بینا تم الہدا اور وضاحت ہے ہدایت کی راہ کی بینات کو سابقہ کے دلائل احکام القرآن میں ابن آشور نے لکھا ہے دوسری جلسفے ایک سو ہودن سے مراد ہادا شاہر ہودن و بینات من الدا اور وضاحت ہے ہدایت کی سیدیرا کی والفرقان اور یعنی فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل کے درمیان ہودن سے مراد ہاد شاہر کتب شاہرن یہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا وہ قرآن ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے وہ بئی من الہدا بینات من الحدا تکرار لاکید ہے یا تکرار نہیں ہے ہدن سے مراد خاص دلائل قرآنی ہیں اور بینات سے مراد کتب سابقہ کے دلائل ہیں یا ہودن اشارہ ہے اصول کی طرف اور بینات اشارہ ہے فروع کی طرف یا ہودن سے مراد اصول ہیں اور بینات سے مراد ہیل حرمت کی احکام اور مسائل ہیں ہودن لناس ہدایت ہے سارے لوگوں کے لیے و بینات من الہدا اور وضاحت ہے ہدایت کی راہ کی ہدایت کی وہ اور فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل کے درمیان امن شَهِدَ مِنْكُمُ کو مشاہرہ جو کوئی بھی حاضر ہو گیا تم میں سے اس مہینے کو شہید امن کو جو کوئی بھی حاضر ہو گیا یعنی بغیر بیماری اور سفر کے حاضر ہو گیا تم میں سے اس مہینے کو فل ہو تو یہ روزہ رکھ لے اسے چاہیے کہ یہ روزہ رکھ لے وَمَنْ كَانَ مریض اور جو کوئی ہو بیمار اوالا سفرن یا ہو سفر پر فعد تمن ایامن اوخر اے فعالی عد تمن ایامن اخر تو اس پر گننا ہے دوسرے دنوں کا اس رمضان کے جتنے روزے اس نے کھا لیے اس کے بدلے دوسرے دنوں میں روزے رکھے گا قضا فعد من ایامن اوخر یریید اللہ ہو بھی کمل یوسرا والا یرید بھی ارادہ کرتا ہے اللہ تم پر آسانی کا اور ارادہ نہیں کرتا اللہ تم پر سختی اور تنگسی کا اوسر تنگی اور سختی کا ارادہ اللہ نہیں کرتا یہ دفع ہے ہم ہے روزہ تو بہت مشقت والی عبادت ہے اس میں تو بہت تکلیف ہے بھوک ہے پیاس ہے تو جواب اس میں فائدے بہت ہے یریید اللہ بھی کو ارادہ کرتا کرتے اللہ تم پر آسانی اور خوشحالی کا ولا یرید او بھی اور ارادہ نہیں کرتا تم پر تنگی اور بدحالی کا سختی کا وہ لی اور اس لیے کہ تم پورا کر لو گنتی کو گنتی کو پورا کر لو لیتکمل العدت یہ علت ہے فعد تمن ایام کے لیے کہ اللہ نے یہ ایام تمہیں بتا دیے اس لیے کہ پورا کر لو تم اس گنتی کو ولی لتو اللہ علامہ ہدا اور اس لیے کہ تم بڑا جانو اللہ کو یہ علت ہے یوسر کے لیے کہ اللہ نے تم پہ آسانی کا ارادہ کیا کیوں لتو کبر اللہ علامہ ہدا اس لیے کہ تم بڑا جانو اللہ کو اس پر کہ ہدایت دی ہے اللہ نے تمہیں اس جس پر اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے ہدایت دی ہے یعنی تمہارے لیے یسر کا ارادہ کیا ہے تو تم اللہ کو بڑا جانو ولا اللہ تشکرون اور اس لیے کہ خام تم اللہ کا شکر ادا کر لو ویدالی فنی قریب اجیب داوت دائی دادان اب ادخال الہی تسلی کے لیے روزے کا بیان شروع ہے تو درمیان میں دعا کا ذکر کیونکہ روزہ دار کی دعائیں اچھی قبول ہوتی ہیں تو دعائیں کیا کرو روزہ دار دعا کریں گے تو دعا کا بیان ہو رہا ہے صاحب کرام نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے قریب ان ربنا فنناجی جی ام بعید ان دی آیا ہمارا رب ہمارے نزدیک ہے کہ ہم کے چپ کے اللہ سے مانگے یا دور ہے کہ ہم تیز تیز آواز سے پکاریں اور ندا کریں تو جواب آ گیا ادا سال کا عبادی انی قریب اجیب دعوت دائی ادا یا حدیث میں آتا ہے سوم کے ساتھ روزے کے ساتھ اللہ نزدیک ہو جاتا ہے کتنا اتنا نزدیک ہو جاتا ہے اللہ کا قرب اتنا مل جاتا ہے کہ ستر سال کے سفر کے ساتھ بھی اتنا قرب حاصل نہیں ہوتا جتنا کے روزے کے ساتھ روزے دار روزہ دار کو ملتا ہے تو اب حکم ہے کہ جب قرب آ اللہ کا تو اللہ سے مانگو نا ادا سال عبادی تو کس طرح مانگو گے ادا سال کا عبادی آنی جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں فنی قریب فقل نہیں کہا واسطے درمیان سے نکال دیے اللہ بغیر واسطوں کے فرما رہا ہے انی قریب میں نزدیک ہوں میں نزدیک ہوں اے میرے بندے مجھ سے مانگو چپ کے چپ کے راز اور نیاز کے ساتھ بغیر واسطوں کے میں نزدیک ہوں تمہارے کتنے نزدیک ہیں تو سر قاف کی آیت نمبر سولہ میں فرمایا نہنو اقرب علیہ من حبل الورید ہم نزدیک ہے اس انسان کو اس کی رگ حیات سے بھی زیادہ حبل الورید شارگ ہر حیات گلے کی رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے ہم اس کو اس کی روح سے زیادہ بھی نزدیک ہے ہم اس کے تو جب اتنا نزدیک ہے تو کیا وسیلے چاہیے کیا چیخیں اور پکار اور ندا چاہیے نہیں نہیں اللہ نزدیک ہے تو بغیر چیخوں کے بغیر ندا اور بلند آواز کے اور بغیر وسیلوں کے ہر کسی کی سنتا ہے فنی قریب اجیب ادا وتدائی دادان میں قبول کرتا ہوں دعا دعا کرنے والوں کی جب مجھ سے مانگے عجیب لیکن جب دعا تو ہو نا دعا اخلاص کے ساتھ ہو اور میں اللہ اور بندے کے درمیان واسطے اور وسیلے نہ ہوں کیونکہ اللہ قریب ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کی پانچویں جلد صفح چوراسی پہ لکھا ہے احکام میں تو واسطے کی ضرورت ہے لیکن دعا میں اخلاص کی ضرورت ہے واسطے دفع کرو اللہ سے براہ راست اپنا تعلق بناؤ کیونکہ اللہ نے تجھے اپنے قریب کیا اور اعلان کیا فنی قریب میں نزدیک ہو اسی طرح دوسرے مفسرین بھی لکھتے ہیں لیکن دعا کے قبول ہونے کا بیان قرآن نے یہاں کیا اجیب ادا وتدا یہ دادان میں قبول کرتا ہوں دعا دعا کرنے والے کی جب مجھ سے مانگے حال یہ ہے کہ بہت سی دعائیں وہ قبول نہیں ہوتی تو پھر کیا مانا آیات کا تو اس کے لیے ایک بات یہ یاد رکھ لو کہ دعا کی قبولیت کے تین طریقے ہیں ایک جو تم نے مانگا ہے وہی تمہیں دیا جائے یہ قبولیت ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ فلفور دیا جائے کچھ زمانہ بعد دیا جائے گا دوسرا دعا کی قبولیت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے یہ خواہ قبول ہوگی رد نہیں ہوتی موحدین کی دعائیں لیکن قبولیت کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو تم نے مانگا وہ نہ دیا دوسرا اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیا تو, تو اپنے فائدے اور نقصان پہ نہیں سمجھتا تو ایک چیز مانگے گا جس میں تیرا فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا اللہ اس کے بدلے تجھے دوسرا فائدہ دے دے گا تجھے نقصان سے بچا دے گا یہ بھی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے دعا کی قبولیت کا طریقہ ہے تیسرا دعا کی قبولیت دنیا میں نہ دے لیکن آخرت میں اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کے جب بدلے اور ثواب اور اجر تمہیں دے گا تو پھر حدیث میں آتا ہے پھر مومن تمنا کرے گا کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی اور ساری دعاؤں کے بدلے مجھے قیامت میں ہی مل جاتے تو اجیب اللہ قبول کرتا ہے لیکن قبولیت کی انداز اور کیفیات جدا جدا ہوتی تو اجیب ادا وتدائی دادان قبول کرتا ہوں میں دعا دعا کرنے والے کی جب مجھ سے دعا مانگے جب دعا آداب اصول اور شرائط کے مطابق ہو تو خواہ مخا قبول ہوگی علامہ کرتبی نے یہاں ساحل نے عبد اللہ تستری کا قول ذکر کیا ہے ساحل نے عبد اللہ تستری بہت بڑے عالم اور ولی اور بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں شروع الدعائی دعائی سب اط ذرخوف و رجاول مداوا و خوشو و و اقل الحلالی دعا کی سات شرائط ہے سات شرائط ہے سات جب ان شرائط اور آداب کے ساتھ دعا ہو تو خواہ مخواہ قبول ہوگی ضرور لازمن ضرور بض ضرور قبول ہوگی پہلی شرط ات تذر آجیزی دوسری شرط والخوف ڈر تیسری شرط والرجا امید چوتھی شرط و ہمیش گیری دوام استمرار یہ نہیں کہ ایک دفعہ دعا کر دی تو بس اب قبول نہیں بار بار مانگو گے ہزار بار مانگو گے پانچویں شرط خوشو اللہ کا ڈر خوشو چھٹی خوف اور خوشو میں فرق ہے اور چھٹی شرط عموم ہے اللہ کو دعاؤں میں عموم پسند ہے صرف اپنے لیے دعا نہیں بلکہ ساری امت کے لیے دعائیں ساتویں شرط عقل الحلال ہے حلال کھانا حرام سے اپنے آپ کو بچانا کیونکہ حرام کھانے والوں کی دعائیں تو بیت اللہ میں بھی قبول نہیں ہوا کرتی مسلم شریف کی حدیث ہے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر مر المرسلین اللہ نے مومنوں کو وہ حکم کیا ہے جو حکم اللہ نے انبیاء کرام کو کیا تھا اللہ نے انبیاء کو حکم کیا تھا یا سر مومنون کی آیت نمبر اکاون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کیا انبیاء کو اللہ نے حکم کیا تھا کلو من الطیبات بات کھاؤ پا سے وعملو عملو اور عمل کرو نیک انی بی ما علیم یقیناً میں اس پر جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہوں تو نبی علیہ السلام نے آیت کی تفسیر کر دی کہ آیت میں ظاہری خطاب خاص ہے انبیاء کے کے ساتھ یا الرسول لیکن مراد اس سے ساری سارے مومن ہیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تمسیلن فض کر رجولا یوتیل سفرا اشاثہ و ایک آدمی کا ذکر کیا نبی علیہ السلات وسلام نے جو بہت دور سے آیا ہے سفر کرتے ہوئے اور سفر بھی مشقت کا تھا اشاثہ و سفر کی مشقت کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور سارا بدن اور کپڑے اور بال خاکے سفر کی وجہ سے دھوڑ کی وجہ سے خاکی ہو چکے ہیں اور یہ اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ میں فمد د اپنے ہاتھ پھیلا کے چیخے لگا لگا کے مانگتا ہے یا ربی یا ربی اے میرے رب میری یہ دعا قبول کر دے میری یہ حاجت پوری کر دے اللہ مجھے اس مشکل سے نجات دے دے حدیث میں آتا ہے متام حرام انوا ہو حرام انوا ملبس حرام انواغ غزی ابل حرامی انا یستجابلی کا اس اللہ کے گھر میں اللہ سے مانگنے والے کا مت خوراک اس کی حرام مشرب پینا اس کا حرام اور ملبس پوشاک اس کی حرام ابل بالحرام اس کا سارا بدن حرام کے ذریعے تربیت ہوا ہے تو انایست کا اللہ کیسے اس کی دعائیں قبول کر دے اللہ حرام خور کی دعا کو بیت اللہ میں بھی قبول نہیں فرماتا تو یہ سال اب نے عبد اللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سات شروع دعا کی قبولیت کے لیے ذکر کی ہے ایک تجر ہے دوسرا خوف ہے تیسرا رجا امید ہے اور چوتھا مداومت اور پانچواں خوشو اور چھٹا عموم اور ساتواں اقل حلال ہے پھر دعا کیوں قبول نہیں ہوتی قرطبی نے ابراہیم ابن ادھم رہ اللہ کا قول ذکر کیا کسی نے ابراہیم ابن ادھم رہ اللہ سے پوچھا تھا ماں بالون ددو فلاستا لنا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں پھر بھی ہم ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی حال یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے اجیب دعوت دائی دادان اللہ فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں دعا دعا کرنے والے کی جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا حضرت ابراہیم ابن ادھ نے جواب دیا لمارف عرفتم اللہ فلم تو وعرفتم الرسول فلم تتو سنت وعرفتم تمل فلم تعملو به وعرفتم نعم اللہ فلم به ول تم نے فلم تو ادو وعرفتم ہوف فلم تطلبوها فلم تت لبل وارف تو مناارفلم ترہ بو منہا وارف تم شیتوانا فلم تاری وا فق تموہ وارف تمل مؤت فلم تست و دفن تم الموات فلم تا ترو و تھر تم عیوب کم اشتگل تم بھی عیوب بناس بہت قیمتی بات ہے ابراہیم صاحب نے فرمایا تھا سات وجوہات ہیں تمہاری دعاؤں کے نہ قبول ہونے کی ایک تم اللہ کو تو جانتے ہو عرفتم تم اللہ فلم تو لیکن اللہ کے قانون کی پاسداری نہیں کرتے دوسرا وہ عارف تم تم تو رسول کو جانتے اور مانتے ہو لیکن فلم تتو سنت ہو تم اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع نہیں کرتے تیسرا وا القرآن تم قرآن کو تو مانتے اور جانتے ہو لیکن فلم تعملو بھی تم قرآن پہ عمل نہیں کرتے اسی لیے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی چوتھا ہوا کل تم نے عملہ ہی فلم تو ادو ہو تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر نہیں ادا کرتے پانچویں واہ رفتم جنت کو تو جانتے اور مانتے ہو لیکن فلم تطلب بل جنت کا طلب نہیں کرتے جنت کی طلب نہیں کرتے چھٹی وارف تم انارا فلم ترہ منہا تم جہنم کو تو جانتے ہو لیکن جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے ساتویں وجہ وارف تم شیتانا تم شیطان کو تو جانتے ہو کہ دشمن ہے لیکن فلم تاری ہو اس سے جھگڑا اور لڑائی نہیں کرتے واف تم تم شیطان کے ساتھ موافقت کرتے ہو اس کی تابیداری کرتے ہو اور آٹھواں وارفت الموت فلم فلم تستعید موت کو تو جانتے ہو لیکن موت کے لیے تیاری نہیں کرتے دفن تم المواتا فلم تا مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے دسواں تم اوب کم وشتغل تم بھی تم نے اپنے عیبوں کو چھوڑا ہوا ہے اور دوسرے لوگوں کے عیبوں اور عیوب کے پیچھے پڑے ہوئے ہو تو دس وجوہات تمہاری دعاؤں کی ناقبول ہونے کی دس وجوہات ہے دعا کے تین ارکان ہیں ایک داتا کی بڑائی دوسرا داتا کی صفائی تیسرا منگتا کی آجیزی جیسے لا الہ الا انت کئی انی کنت تم الظالمین حدیث میں آتا ہے دعاؤں میں افضل دعا دعا یون علیہ السلام کی ہے کیونکہ اس میں تینوں ارکان ہیں داتا کی بڑائی لا الہ الا انت داتا کی صفائی سبحانہ کا منگتا کی آجیزی انی کن تم ظالمین دعا کی دو صفات قرآن نے ذکر کی ہیں سر آراف میں آیت نمبر پچپن او دب کم تجر آؤں خفیہ مانگو اپنے رب سے آجیزی کے ساتھ اور چپ کے چپ کے تجر اور خفیہ یہ دو صفات ہے دعا کی دو صفات دعا مانگنے والے کی بھی ہیں اسی سر عراف کی چھپن نمبر آیت میں فرمایا ودرو خو فا اور مانگو اللہ سے ڈرتے ڈرتے اور امید کے ساتھ امید کے ساتھ اللہ سے مانگو ہاں جب اس طریقے سے دعا ہو تو جیبو خامخا قبول ہوگی اگر یہ طریقہ ہو جو آداب شرائط اصول ارکان صفات دعا کی قرآن و حدیث میں ذکر ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اور راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں جب دعا دعا کے طریقے پہ ہو از وزکری از نادا رب بہو ان اب تو ایک عادت سی بن چکی ہے رواج اور رسم بن چکی ہے دعا عبادت تو نہیں رہی دل سے مانگنا ہی نہیں لفاظی بن چکی ہے مفتی شفیع صاحب نے سورت العراف کی آیت نمبر پچپن کے نیچے لکھا ودڑو رب کم تجر و خفیہ آج کل ہماری مساجد میں آئم کرام نے جو طریقہ بنا رکھا ہے عربی کے کچھ الفاظ یاد کیے ہوتے ہیں اور ہر نماز کے بعد اس کا اجرا ہوتا ہے مقتدی بغیر سوچے سمجھے آمین آمین کہتے ہیں اگر عربی میں مولوی صاحب بد دعا کرے تو مقتدی کہیں گے آمین انہیں کیا پتہ اکثر مولویوں کو بھی اس کا معنی معلوم نہیں ہوتا سبھی اس طرح دعا, دعا کرتے رب بنا ظلم نان فسنا ولم تک فرل وطر ہم نالن الخاصرین بے رحمتی قیار ہمر راہمین اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم تاوانی ہو جائیں گے لت علم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا ہم لنا کون من ہم تاوانی ہو جائیں گے برحمتی کا آپ کی رحمت کے ساتھ یار ہمر رحمین تو لنا مِنَ من بِرَحْمَتِكَ برحمتی کا یار یہ دعا ہے اللہ کے بندو مولوی صاحب کو بھی استحزار مانا کا نہیں اللہ انت السلام امن کا سلام تبارک تازل جلال ولی اس کا کیا معنی اکثر مولویوں کو بھی پتا نہیں چلتا کبھی اپنی طرف سے لاحق کے سابق ساتھ میں گھڑ دیتے ہیں اور اگر مولوی کو پتا ہو تو امی اور عامی مقتدی نہ سمجھ وہ تو بغیر سوچے سمجھے آمین کہتے ہیں تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس طریقے کو دعا پڑھنا کہتے ہیں دعا مانگنا نہیں کہتے اس طریقے کو دعا پڑھنا کہتے ہیں دعا مانگنا نہیں کہتے اب پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہی ختم ہو گیا مانگنا تو یہاں سے آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے آہ دل کی فریاد کو کہتے آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے اے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے دعہ ہاں عرض کرارشے الہی تھام کے اے خدا اب پھر دے رخ گر ایام کے خوار ہیں بد کار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں یہاں سے نکلنے والی آواز یہاں دل کی گہرائی سے نکلنے والی حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران مولانا محمد طاہر نور اللہ عمر کی بہت بہترین بہترین کتابیں ہے ان میں سے ایک کتاب نیل السائرین فی طبقات المفسرین ہے اس میں ابو القاسم سہیلی کا ترجمہ لکھتے ہیں اور ان کے احوال میں ان کے اشعار ذکر کرتے ہیں ابوالقاسم نے ابوالقاسم سہیلی نے بہت عجیب اشعار پڑھے تھے بہت عجیب اشعار کہے تھے می یا می معاف زمری ویسم یا میز میری ویسم اتل مدلی کل وق یا میو رجا فی شدا کل یا منشت مفز یا من خزائن نسقی في فی قول کن امن فن الرا د کا مالی سوا فقری علئی کا وسیلتن فبل افتخاری علئی کا فقری ادفع مالی سوا کر عیلی بابی کا وَلَئِرُّ دِتُّ بِأَيِّ بَابٍ أَقْرَعُوا بہت عجیب دعا ہے یا من يراما فِي الزمیر وَيَسْمَعُوا اے وہ ذات جو دل کے حالوں کو دل کے رازوں کو جاننے والی ہے زبان اور موں کے مقال کو بھی سننے والے ہو اللہ تم انت المعد لکل ما يتوقعو سارے موجودات متوقعات تیرے علم میں ہیں تو ان کو گننے والا ہے یا میورہ اے وہ ذات کہ تکلیفوں میں ہر کسی ہر نبی ہر ولی نے آپ کی طرف رجوع کیا تھا یا من علئی ہل مشتقاول اے وہ ذات جس کی طرف شکوہ ظاہر کیا جاتا ہے اور جسے اپنی تکلیف کا حال سنایا جاتا ہے یا من خزائن و فی قول کن اے وہ ذات کے رزق کے خزانے تیرے قول کن پہ ملتے ہیں امن فن الخیر عندك کا مجھ پہ احسان کر دے اللہ سارا خیر تیری طرف سے ہے مالی سوا فقری الیک کا وسیلہ اللہ میرے پاس میرے فقر کے سوا تیرے در میں پیش کرنے کے لیے کوئی دوسرا وسیلہ تو ہے نہیں فبل افتقاری علئی کا فقری ادفعو میں اپنا فقر وسیلہ بنا کے تجھ سے مانگتا ہوں اللہ میرے فقر کے وسیلے میرے فقر کو دور کر دے مالی سوا قرعی لبابک با اللہ میرے پاس تیرے دروازے پہ دستک دینے کے غیر دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے والا اردت بھی ای بابن اقراؤ اگر میں تیرے دروازے سے خالی ہاتھ واپس کر دیا گیا تو کس کے دروازے پہ جا کے دستک دوں گا وَإذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فنی قریب اور جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو میں خود ہی فرماتا ہوں میں نزدیک ہوں جی بعوت دائی دعان میں قبول کرتا ہوں دعا دعا کرنے والے کی جب مجھ سے دعا مانگتا ہے فلیستی لِي چاہیے کہ میرے احکام کو مان لیں قبول کر لے والی بِي بھی اور چاہیے کہ مجھ پہ ایمان رکھ لیں مجھ مجھ پہ ایمان لے آئیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شدون کہ یہ اصلاح پالیں رشدو رشت سیدھی راہ پالیں لم لت سیا مر رسو الا نسائی کم اللہ واللہ پھر روزے کا بیان اوہل خم لئی لتسیا مر رف سلانسائی حلال اور روا کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں ارفس جمع کرنا الا نسائے کم اپنی بیویوں کے ساتھ ہن لباس اللہ یہ بیویا جامع ہے تمہارے لیے یوان تم لباس اور تم جامع ہو ان بیویوں کے لیے بیوی اور شوہر کے رشتے کو لباس سے تعبیر کیا اس کے بہت حکمت علماء نے ذکر کیے کہ یہ کہ لباس پمانے سکون سکون لباس انسان کو سکون دیتا ہے گرمی سے بچاتا ہے سردی سے بچاتا ہے تو عورت بیوی اپنے خاون کے لیے سکون کا ذریعہ ہوگی اور خاون اپنی بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ ہوگا لباس لباس کا دوسرا فائدہ زینت ہے اس میں داغ عیب ہے اسی طرح قضاء شاہوت خاون اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ کرے گی بے ماہل قضاء شاوت یہ عیب ہے زینت کے خلاف ہے شوہر بیوی پہ اور بیوی شوہر پہ اچھی لگتی ہے اور مزین ہوتی ہے اور زینت اس معنی سے بھی کہ لباس کے ساتھ بدن کے عیوب ختم ہو جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں تو شوہر بیوی کے عیوب اور بیوی شوہر کے عیوب کو چھپائے گی حدیث میں لانت کی گئی ہے اس شوہر پر اور اس بیوی پر جو ایک دوسرے کے حالات راز والے حالات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں پردہ ایک دوسرے کا پردہ رکھیں گے لباس متصل بالبدن بدن بھی ہوتا ہے جیسے زوجین اعلی سریری دن لباس اللہ وانتم تم لباس اللہ یہ بیویا جامع ہے تمہارے لیے اور تم جامع ہو ان کے لیے لباس ہو ان کے لیے علم اللہ کم کنتم تم تختانون فکم جانتا تھا اللہ عالم اللہ ہوں بعض روایات میں بعض صحابہ کے بارے میں خیانت کا اظہار نقل ہے تو اللہ نے تسلی بیج دی خیانت بمانے آدم الوفا تو عالم اللہ انکم جانتا تھا اللہ کہ یقین تم کنتم تم تم تختانون انفسکم خیانت میں ڈال دو گے اپنے آپ کو یعنی آدم وفا اللہ کو پتا تھا تو اللہ نے تمہیں خیانت سے بچا دیا فتح والے کم تمہیں ربانی کر دی اللہ نے تم پر کم اور آفا کر دی تم سے فلاں نہ باشرو اب مباشرت کرو جمع کرو اپنی بیویوں کے ساتھ وب تغو ما کا اللہ لکم اور ڈھونڈو وہ جو مقرر کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے نہیں بچہ ما کا اللہ لکم مقصد الجما طلب اولاد ہوگا صرف قضاء شہاوت نہیں ہوگا یا ما کا طب اللہ من تطہیر ان جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے نفوس کی تتہیر سے تم قضاء شہوت صحیح جگہ پہ کرو کہ نفوس کی پاکی آ جائے صاحبی نے شادی کی تھی تو اس کے جامع پہ رنگ لگا تھا نبی علیہ السلام نے پوچھا تم نے شادی کی اس نے کہا ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا حافظتا نصف دینی کا بخاری کی حدیث تو نے اپنے آدھے دین کی حفاظت کر دی یا مراد اولاد ہے وب تغما کا تب اللہ اور ڈھونڈو وہ جو مقرر کیا اللہ نے تمہارے لیے وہ قرو اشرب اور کھاؤ پیو حتہ یا تھا بھیا نلا کم الخی اللہ بھی زوم الخیتلا کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید تار کالی تار سے من الفجرے صبح سے صحابی ہیں حضرت عادی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ رات کو سو گئے اور اپنے سرانے کے نیچے تکیے کے نیچے دو تارے رکھ دی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے ان دونوں کو دیکھتے تھے ایک سفید ایک کالی کے نظر آ رہی ہے کہ نہیں کے سورج نکل نبی علیہ السلام سے پھر کہا کہ قرآن نے کائے حتائے تبئیم الخت البیز من الختلاسوادی من الفاجری تو میں تو دیکھ رہا تھا بار بار ان تاروں کو وہ تاریں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی جب اس وقت نظر آئی جب سورج نکل چکا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا او آدی تیرا کتنا بڑا سرانہ ہے کتنا کتنا کتنی بڑی گردن ہے اس کے نیچے صبح صادق کی خیت ابیز اور صبح کاظب کی خیت اسود آ جاتی ہے کتنا بڑا سرانہ ہے تمہارا تو صرف نفس عربی کے ساتھ قرآن نہیں حل ہوتا قرآن کے لیے استاذ کی ضرورت ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے وضاحت کی خیت ابیت سے مراد صبح صادق ہے وہ سفید تار جو فق کے کناروں پہ تمہیں نظر آئے گی سورج نکل سکے نکلنے سے پہلے صبح صادق کے وقت تو یہ طلوع فجر تک تم کھا پی سکتے ہو جب طلوع فجر ہو جائے تو کھانا پینا بند سہری کا وقت بیان ہوا ابوداؤد شریف کی حدیث سے میری امت اس وقت تک خیر پہ ہوگی جب تک افطاری میں تاجیل اور سہری میں تاخیر کرے گی تو معنی حدیث کا یہ ہے کہ حدود شریعہ کی پابندی کرے گی روزے کے لیے حد شریعت نے مقرر کی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہی غروب آفتاب ہو جائے تم افطاری کر لیا کرو پھر روافظ کی طرح دس منٹ انتظار نہ کرو اور جو ہی صبح صادق ہو تو تم اس کھانا پینا بند کر دو اس وقت تو جب تم حدود شریعہ کی پاسداری کرو گے تو تمہیں خیر ملے گا اگر تم حدود شریعہ کی پاسداری نہیں کرو گے تو پھر تم شر میں مبتلا ہو جاؤ گے ابتدان حکم یہ تھا کہ افطاری کے بعد اگر کوئی سو جاتا تو دوبارہ اٹھنے کے بعد پھر روزہ ہی رہتا کچھ کھانے پینے کی ضرورت اجازت نہیں ہوتی تھی حضرت قیس ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ روزہ دار تھے مزدوری کے لیے گئے تھے جب گھر واپس آئے تو کچھ نہیں پکا تھا تو ان کو تھکان کی وجہ سے نیند آ گئی تھی جب یہ دوبارہ اٹھے تو کچھ کھانے کے بغیر دوسرا روزہ شروع ہو گیا تو یہ بے ہوش ہو گئے تھے تو اللہ رب العزت نے حکم میں تخفیف کر دی سو یا جاگو بس غروب آفتاب سے صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے کلو اشربو حتہ خیت البی دومین الخیت البی اسود کھاؤ اور پیو حتا کہ یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید تار کالی تار سے من الفجر فجر کی سماتی مسیا میل پھر پورا کر دو روزے کو رات تک ایل ال یہ انتہا ذکر ہو رہی ہے روزے کی تو من الختل اب اور انتہا ایل ہے اب ایلا کے بارے میں قانون یاد کر لو یہ لیل حکم میں سوم میں داخل نہیں ہے لیل کی ابتداء غروب آفتاب سے ہو جاتی ہے رات کی ابتداء غروب آفتاب سے ہو جاتی ہے تو روزے کی انتہا غروب آفتاب سے ہو جائے گی الا کے بارے میں قانون یاد کر لو بعد میں یہ آپ کو کام آئے گا علاقہ ما کا ما قبل کے جنس میں سے ہو تو یہ داخل فی الحکم ہوگا اور اگر ما بعد ما قبل کی جنس میں سے نہ ہو تو یہ خارج عن حکم ہوگا قانون یاد کر کے لکھ کے میں وضاحت کرتا ہوں آپ الا کا ما قبل کی جنس میں سے ہو تو داخل فی حکم ہوگا اور اگر مابعد کا ما قبل کی جنس میں سے نہ ہو تو خارج عن حکم ہوگا الا سے بعد آنے والا وہ علا کے پہلے جو ذکر ہوا اس کی جنس میں سے ہو ایک ہو جنسن تو جو حکم ماں کے لیے ہے ما قبل کے لیے وہی ماں باپ کے لیے ہوگا اور اگر جنس ایک نہ ہو ماں کی ما قبل کے ساتھ تو خارج عن حکم ہوگا جیسے قرآن نے کہا فخصیلو وجوہ کم و آئی دیا کی آیت میں سورہ معاہدہ میں فرمایا اپنے ہاتھوں کو دو ایل المرافق کوہنیوں تک اب یہ کوہنیاں قبل ایدی الا سے پہلے ایدی ہے الا کے بعد مرافق ہے یہ مرافق ایدی کی جنس میں سے ہیں تو داخل فی الحکم ہے جس طرح حکم ہاتھوں کے دونے کا فرض ہے کوہنیوں کے دونے کا بھی فرض ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کیونکہ مرافق آئی کے جنس میں سے ہیں۔ یت کی جنس میں سے ہے مرفق اسی طرح ارجل کو اب یہ گیٹے کعبین ارجل رجل کی جنس میں سے ہے نا تو جب کعب رجل کی جنس میں سے ہے تو رجل کا دھونا پیر کا دھونا فرض ہے تو کاب کا گیٹے کا دھونا بھی فرض ہے کیونکہ ماباد الا اگر ماقبل کی جنس میں سے ہو تو داخل فی الحکم ہوا کرتا ہے اور اگر ما بعد ما قبل کی جنس میں سے نہ ہو جیسے یہاں ایلا سے بعد لیل ہے الا سے پہلے سیام ہے لیل سیام کی جنس میں سے نہیں ہے تو خارج عانل حکم ہے لیل کے لیے روزے کا حکم نہیں ابتدائے لیل غروب شمس سے ہوتی ہے تو انتہائی سوم غروب شمس پہ ہوگا بس جس طرح جو ہی سورج غروب ہو جائے تو روزہ ختم افطاری کر دی جائے سماتم مسیا میل پھر پورا کر دو روزے کو رات تک ولا توبا شروع ہونا وان تمہا کی اور جمع نہ کرو اپنی بیویوں کے ساتھ اس حال میں کہ ہو تم اعتکاف کرنے والے مسجدوں میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ جمع نہ کرو حالت اعتکاف میں جمع نہیں کر سکتے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کے دین کی حدود ہے اللہ کے قانون کی حدود ہیں فلا تقرب ہوا اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ یہ نہیں فرمایا کہ لاتا تدو اس سے تجاوز نہ کرو تجاوز تو در کے نار لا تقرب ہے اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ نزدیک بھی نہ جاؤ کدالی کئی بین اللہ کیونکہ نزدیک گئے تو شیطان دھکا دے دے گا حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بادشاہ کی سرحدات ہوا کرتی ہیں جو لوگ سرحدات کے پار اپنے جانوروں کو چراتے ہیں ان کے جانوروں کو سرحدات کے پار جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو لا تقربوہا نزدیک نہ جاؤ کیونکہ خطرہ ہے نزدیک جانے میں سرحد سے پار ہونے کا تذالک یوبین اللہ آیاتی اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ اپنے احکام للناس لوگوں کے لیے لالحمیت یتقون ان خام خا کی پرہزگار بن جائیں ولا کلو ام والا کمبین یہ چوتھا قانون ملک کے اصلاح کے لیے نہیں عنل ارتشاء رشوت سے منع ہو کر ملک کا نظام رشوتوں کی وجہ سے بگڑتا ہے کیونکہ رشوت عادل کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے اسی لیے حقدار کو حق نہیں ملتا کہ رشوت عام ہو تو لاتا کلو ام والن کم مت کھاؤ تم اپنے مال اپنے درمیان میں اپنے ماں بین باطل طریقوں کے ساتھ وہ تدلو بہامی اور لٹکاتے ہو تم ان مالوں کو حاکموں کے پیٹوں میں حاکموں کے پیٹ کو تعبیر کیا کوئیں کے ساتھ کوہ ہوتا ہے جو شاڑ کنواں جس میں پانی نہیں ہوتا تو اس میں مت لٹکاؤ ان مالوں کو رشوت کے طور پہ لتا کلو فریقہ من وال الناس اس لیے کہ کھاتا ہو ایک گروہ لوگوں کے مالوں کو بلسمی گنا کے کرنے سے وان تم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو اب جب روزے میں تم نے حلال کو چھوڑ دیا تو غیر روزے میں غیر رمضان میں حرام کو بھی چھوڑ دو حرام کو بھی چھوڑ دو رشوتوں کو بھی چھوڑ دو بعض لوگ کہتے ہیں حرام کی تجارت حرام نہیں ہے بلکہ عقل حرام ہے تفسیر رحلانی میں لکھا الموراد ما یا ام الخذ اسطیلا وزکر القلا ان مقصود لاتا عقل کو ذکر کیا کیونکہ یہ مقصود ہے تو لاتا کلو کا یہ معنی نہیں کہ حرام کا کھانا صرف حرام ہے حرام کی تجارت حرام نہیں ہوگی نہیں المراد ما الاخذ الخذیلا پھر فرماتے ہیں بل باطل کل لم یا زمبہ شرع باطل ہر اس طریقوں کے کہتے ہیں جو شریعت نے جس کی اجازت نہ دی ہو تفسیر سادی نے بھی لکھا ویت خلو فضال کلغصب الغصب کا ولخیانت فل امانت والعاریہ اس آیت کے حکم میں غصب ظلمن کسی کا مال لینا سرقہ چوری خیانت فلمانت اور عاریت میں یہ سب اس میں داخل ہیں یہ سب اس میں داخل ہے وہ تدلو بہا یہ ولا تدلو بیہ مت کاؤ ان مالوں کو حاکموں کوئی پیٹوں میں لتا کلو من اموال الناس تاکہ کھاتا ہے گرو کھاؤ تم ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں سے فریقن سے مراد کے تعتم منل مال ہے اس لیے کہ کھاتے ہو تم ایک حصہ لوگوں کے مالوں میں سے بلس میں گناہ کے کرنے سے وان تم تالمون اور تم جانتے بھی ہو یہ سلونا کا انلاہ تادی فلاقوال تادی فلاقوال پہلے دیکھے دعا کی کا ق... ق... ق... تذکرہ ہوا روزے کے بیان میں اب حرام سے منع کیا جا رہا ہے کیوں کہ حرام کھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اجیب دعوت دا دعان کا نمونہ تم دیکھ لو ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے نبی علیہ السلات السلام سے فرمایا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب دعوت بن جاؤں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتب مت آمہ قیاساد مستجاب الدعوات اے احساط تو اپنے خوراک کو حلال کر دے تو, تو مستجاب الدعوات بن جائے گا تیری دعائیں اللہ قبول فرما دے گا اور تجھے مستجاب الدعوات کر دے گا اتب مت آمہ قیاساد تکم مستجاب یسلون کان پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں اہل یہ چاند کبھی بڑا ہو جاتا ہے کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی ظاہر ہو جاتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے کیوں سوال ہے فلسفیانہ اہل چاند کے مختلف نام آتے ہیں پہلے دنوں کے چاند کو اہلہ کہتے ہیں جب اس کی روشنی عام ہو جائے تو کمر کہتے ہیں اور جب یہ چاند کامل ہو جائے پورا ہو جائے تو اسے بدر کہتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ آپ سے چاند کے بارے میں قل تو کہہ دیجئے یا مواقع تو والحج یہ وقت ہے لوگوں کے لیے مواقیت والحج اور حج کے موسم کو معلوم کرنے کے لیے ہے یہ حساب کتاب کے لیے ہے دیکھیں سوال فلسفیانہ تھا جواب حکیمانہ دیا گیا چاند کیوں چھوٹا اور بڑا اور ظاہر اور غائب ہو جاتا ہے اس میں تمہارا کیا کام ہے تم دیکھو کہ چاند کے حساب کتاب تمہارے لیے سہولت کا سبب بنتے ہیں اور تمہارے لیے افعال حج کو معلوم کرنے کے لیے ایام حج کو معلوم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں بس الحیہ ہی مواقع الناسی ولحج کہہ دیجئے یہ وقت ہے مواقعت ہے لوگوں کے لیے وقت کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے ولحج اور حج کے ایام کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے ولی سل بربیتا تلب یو تمین ظہوریہ ولا کنل برمن تقا یہ رد ہے عرب کی ایک رسم پر رسم عرب کی یہ تھی کہ جب کوئی آدمی حج کے لیے چلا جاتا اور حج کر کے واپس گھر آتا تو دروازے سے نہیں آیا کرتا تھا بلکہ دیوار میں یا سوراخ کر کے اس کے ذریعے داخل ہوتا تھا یا سیڑھی لگا کے دیوار سے پھلاگا کرتا تھا نظریہ یہ تھا کہ اس دروازے سے تو گنا کر کے نکلا تھا اب واپسی صفائی ہو گئی ہے صاف گناہوں سے پاک ہو کے واپس آیا ہے تو اس دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوگا جس دروازے سے گناگار نکلا تھا اب گناہوں سے صاف ہو کر اس دروازے سے واپس نہیں آئے گا یہ ان کی ایک رسم تھی تو اللہ نے ان پہ رد کر دیا لے سل بر ربی انتا تلبیو نہیں ہے نیکی اس بات میں کہ آؤ تم اپنے گھروں کو اس کے پیچھے کی طرف سے پچھلی دیوار کو سوراخ کر کے یا پھلانگ کے ولا کنل برمان لیکن لے کرنے کی توش کی ہے جس نے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچایا من تقا بارالعلوم میں صبر کندی فرماتے آتا اللہ من تقا آتا اللہ یا قرطبی ہی کہتے ہیں اتقا عن الماسی تھی اپنے آپ کو بچایا گناہ سے یہاں پھر کرتبی لکھتے ہیں دوسری جل تین 346 میں وفی حادل آیا بیان لم یشرا اللہ قربت ولا ند ولا ندی ولا یسیر قربت بھی یتقرب بھی متقرب اس آیت میں بیان ہے اس بات کا کہ جو کام اللہ کی طرف سے شریعت کی طرف سے دین کی طرف سے مشروع اور نہ ہو اور دین سے ثابت نہ ہو واللہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتی کہ کوئی ایک ایسے کام کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے جو شریعت سے معلوم نہ ہو یہ کہتے ہیں شریعت جدا چیز ہے اور معرفت جدا چیز ہے معرفت میں تو اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے نہیں بھائی شریعت اور معرفت شریعت اور معرفت جدا جدا چیز کیا مانا کہ اگر کوئی معرفت کے نام پہ شریعت کا خلاف کرے اور معرفت کے نام پہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اسی آیت کو دیکھو اسی لیے تو مشبکے کے مشرق اپنے گھروں کی پچھلی طرف سے آیا کرتے تھے حچ میں سے واپسی پر کہ ہم اپنے گھروں کے دروازوں سے گناہوں کے ساتھ نکلے تھے اب گناہوں سے خالی عاری ہو کر واپس ان دروازوں پہ نہیں داخل ہوں گے پچھلی طرف سے آ کے ہم گھر میں داخل ہوں گے تو یہ تو اللہ کے قرب کا سبب نہیں ہے واہ بیوت تمنا بوا آؤ تم اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے پت اللہ اللہ کم اور ڈرو اللہ سے خامخا خا کے تم کامیاب ہو جاؤ دعویٰ اس سے کا قتال فی سبیل اللہ وقاتلو فی سبی للہ ہل لدینہ یو قاتلو ولا تا تین شرائط قتال کی ایک قتال ہوگا فی سبیل اللہ دوسرا اللہ ددینہ ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تیسرا ولا تا زیادتی نہیں کرو گے کتال فی سبیل اللہ کسے کہتے حدیث میں آیا ہے نبی علیہ تو السلام سے صحابی نے پوچھا تھا ایو کتال قطال الفی تعالی کون سا کتال قطال فی سبیلّہ ایک آدمی عزت کے لئے مال کے لئے وطن اور زمین کے لئے ملک کے لئے لڑتا ہے تو کون سا کطال فی سبیل اللہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من منقاتہ کلی مت اللہ ہی العلیہ فہو فی سبیل اللہ جس نے قطال اس لیے کیا کہ اللہ کی توحید کا کلمہ سر بلند ہو جائے یہ فی سبیل اللہ ہے تو وہ قاتلو فی سبھی للہ قطال کرو جھگڑا کرو جہاد کرو اللہ کی راہ میں اللہ دین یو قاتلو نکم ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں فی سبیل اللہ دین اللہ اللہ کے دین کی عزت کے لیے کلمت مت کلمت اللہ کے لیے لڑو کن لوگوں کے ساتھ یو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں وہ لاتدو زیاتی نہیں کرو لاتا تدو عمر ابن عبد العزیز فرماتے ہیں لا تو النساء النسا و شخلفانی و سبیان عورتوں کو قتل نہ کرو بوڑھوں کو قتل نہ کرو بچوں کو قتل نہ کرو راہبوں کو قتل نہ کرو یا لا تاتدو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ جنگ جنگ اور جہاد نہ کرو مال دولت کے لیے جنگ کرنا اعتداء ہے ان اللہ لا حب المعتدین یقیناً اللہ محبت نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کے ساتھ وقت الوحم ایسو ثقف اور بہادری قتل کرو ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ تم ان کو ان کافروں کو جہاں بھی پاؤ تم قتل کر دو ان کو وقت الوحم و آخر جو اور نکال دو ان کو اس طرف سے کہ نکالا ہے انہوں نے تم کو تمہیں نکالا جیسے ہائی سو جیسے تمہیں انہوں نے نکالا تھا گھروں سے اسے اسی طرح ان کافروں کو بھی گھروں سے بے گھر کر دو و اشد من القتلی اور فتنہ بہت بڑا بہت بڑا ضرر ہے قتل سے فتنہ سے مراد کیا ہے فتنہ سے مراد شرک عام مفسرین لکھتے معلوم التنزیل میں امام بغوی نے اور ابن ابی حاتم نے اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے فتنہ سے مراد شرک ہے بعض کہتے ہیں فتنہ سے مراد قوت ہے وقات علوم حت تعلی تک کافروں کی قوت نہ رہے یہ معنی محاصن طویل والے نے کیا المراغی نے دوسری جل صفا نبے میں اور ابن عاشور نے احکام القرآن میں دونوں معنی صحیح ہیں تو ولفت نہ تو شرک یہاں شرک کا معنی بہتر لگتا ہے دفع وہ ہے یہ کسی کو قتل کرنا تو بہت برا کام ہے جواب شرک اس سے بڑا برا کام ہے تو جہاد اور قطال سے شرک ختم ہوتا ہے چھوٹا برا کام اگر بڑے برے کام کو ختم کرنے کا باعث بنے تو کر لو ولفت نتو اشد و من القتلی اور شرک بہت سخت گنا ہے قتل سے ولا تو قاتل دل مسجد الحرام اور مت قتل کرو ان کو مسجد حرام کے پاس حرم میں قتال منع ہے حتیٰ یوں قاتل نہ کی قطال کرے تمہارے ساتھ مسجد حرام میں اگر یہ لڑائی شروع کر دیں تو آپ پیچھے بھی نہیں با... ہٹو گے بھاگو گے نہیں فین قاتلو کم اگر انہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا مسجد حرام میں تو قتل کر دو ان کو غالی کا جزاول اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا فعین ان انتہا اگر یہ منع ہو گئے فعین اللہ غفور الرحیم منع ہو گئے شرک سے تو پس یقیناً اللہ بخشنے والا مہروبان ہے ان کو بخش دے گا معاف کر دے گا اور ہم کر دے وقات علوم تعالیٰ تک انفتنتن اور قتال کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ نہ رہے شیئر نہ رہے زور اور دب دبہ کا کا یہ رد ہے ان پر جو کہتے ہیں جہاد رہے گا کشمیر کی آزادی تک بعض باتیں ایسی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی اسی لیے ہم ان کے کرنے سے احتراز کرتے ہیں وقاتل محتالیٰ تکنہ فتنتن اور قطال کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ نہ رہے باقی شرک یا نہ رہے باقی کافروں اور مشرقوں کا دب دبا اور زور و یقون دین اور ہو جائے دین سارا کا سارا اللہ کا عام عام اللہ کا دین جاری ہو جائے الین اطاۃ العبادہ بستات اور عبادت ایک اللہ کی شروع ہو جائے فین انتہ اگر یہ لوگ منع ہو گئے فلاں عدوان اللہ علیہ ظالمین تو نہیں ہے عدوان نہیں ہے ہاتھ ڈالنا مگر ظالموں پر یہ نہیں کہ زیاتی نہیں ہے مگر ظالم ظالموں پر بھی ظلم جائز نہیں ہے یعنی ظلم کا بدلہ ہاتھ ڈالنا اور پوچھنا عدوان بمانے پوچھنا سر قصص آیت نمبر اٹھائیس قرآن کریم میں فتنہ کے متعدد معنی ہے فتنہ بمانے شرک اسی صورت بقرہ میں ابھی آپ نے پڑھا سورہ 191 نمبر آیت میں ولفتنت و دو من القات فتنا اضلاع کے معنی میں آتا ہے کسی کو گمراہ کرنا سورہ عال عمران کی آیت نمبر سات اور سورہ مع کی اکتالیس نمبر آیت میں بھی فتنہ بمان اضلاع ہے فتنہ بمانے قتل ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 101 سو میں فتنہ صد کو بھی کہتے ہیں صد بند کرنا سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 49 فتنہ بمانے قضا سورہ عراف آیت نمبر 155 فتنہ بمانے اسم گنا سور توبہ کی آیت نمبر انچاس فتنہ بمانے مرض سور توبہ کی آیت نمبر ایک سو چھبیس فتنہ عبرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عبرت سور ممتحہ کی آیت نمبر پانچ فتنہ بمانے امتحان سورہ ان کی آیت نمبر دو اور فتنہ عذاب کے معنی میں بھی مستعمل ہے سورہ ان کی دس نمبر آیت فتنہ احراق فنار کو بھی کہا گیا ہے احراق فنار آگ میں جلانا سورہ زاریات آیت نمبر تیرہ اور فتنا بمانے جنون سورہ قلم کی آیت نمبر 6 آلت کان فی علوم القرآن میں امام سیوتی نے یہ تیرہ معانی ذکر کیے ہوئے ہیں تیروا مانا معذرہ سورہ نام کی آیت نمبر 23 میں آیت نمبر 23 سورہ نام کی سملم تکن فت ن پھر نہیں ہوگا اوزر ان کا جھوٹ جواب ان کا تو یہ تیرا معانی ہے ولفتن حت تعالیٰ تکو نہ فتنا قات علوم حت تعالیٰ جہاد کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ باقی نہ رہے شرک اور ہو جائے دین یعنی عبادت اور طاعت لہ صرف اور صرف ایک اللہ کی فعین ان انتہ اگر یہ لوگ منع ہو گئے فلاح دوانہ تو نہیں ہے سزا ظلم کی لال ظالم مگر ظالموں پر یا نہیں ہے بدلہ اور ہاتھ ڈالنا اور پوچھنا مگر ظالموں پر اشاہر الحرام بھی شاہر الحرامی دف اگر یہ لوگ حرمت کے مہینوں میں لڑائی کریں تو جواب حرمت کے مہینے بمقابلے حرمت کے مہینوں کے ہے کوئی اس کی حرمت کا لحاظ کرے تو ٹھیک ہے تم ابتدا نہ کرو جنگ کی ہاں اگر انہوں نے جنگ کی ابتدا کر دی تو آپ پیچھے بھی نہیں ہٹو گے شاہر حرام زمان جاہلیت میں بھی اس میں جنگ اور جدال حرام تھا وہ چار مہینے تھے ذلقادہ زلحجہ اور محرم اور رجب محرم پہلا مہینہ ہے اسلامی اور ذی الحجہ ہے اور زلقادہ گیارہواں ہے اور رجب ساتواں ہیں رجب ساتواں مہینہ یہ گیارہواں بارہواں پہلا اور ساتواں ان چار مہینوں میں ابتدا قطال اور جنگ کی منع ہے لیکن کسی نے اگر ان مہینوں کی حرمت کو پائمال کیا تو آپ جنگ کے لیے تیار رہو الشہر الحرام و الحرام حرمت کے مہینے حرمت کے مہینوں کے مقابلے میں ہی کوئی ان کی حرمت کا لحاظ کرے والحرمات کے ساس اور عزت بدلے کی ہیں فمانی علیہ کم فاتد علیہ بم اسلم علیہ کم تو جس کسی نے زیادتی کی ان مہینوں میں تم پر تو تم لوگ بھی زیادتی کرو اس پر نہ بمانے زیادتی کی سزا دینا تو تم ان کو زیادتی کی سزا دو بم اسلمت علیہ اس زیاتی کی طرح کے انہوں نے کی ہے تم پر وتق اللہ اور ڈرو اللہ سے عالم ان اللہ ہمال متقین اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اللہ سے ڈرو اللہ کی معیت خاصہ یعنی نصرت متقیوں کے ساتھ ہے حدیث میں آتا ہے ان اللہ عل سر الدولتل کافرتل ال ان اللہ علولت المسلمت ظالمہ ولاقین سر الدولتل کافرتل عادلہ اللہ اس مسلمان حکومت کی امداد نہیں کرتا جو مسلمان ہو اور ظالم ہوں اس کے مقابلے میں اللہ ان کافروں کی امداد کرتا ہے جو کافر ہوں لیکن عادل ہوں انصاف کرنے والے ہوں اللہ مالمتقین وان فکوفی سبیر اللہ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں والا تلقو بھی عیدی کو ملتا کا اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ہلاکت میں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں نہ ڈالو کیا مانا کہ تم جہاد کو چھوڑتے ہو اور مالوں کو جمع کرتے ہو تو اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہو ایک صحابی جہاد کے دوران آگے بڑھے اور کافروں کی صفوں میں گھسے اور ان کو قتل کیا خود بھی شہید ہو گئے تو کسی نے کہا ولا تلقوبیائی بھی کم کا تو وہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چپ کر جاؤ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں نازل نہیں ہوئی کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاک کر دیا شہید کر دیا نہیں جب ہم نے جہاد چھوڑ دیا اور تجارت کو کام کہہ دیا اور جمع اموال کو اپنا کام اور وظیفہ بنا دیا تو یہ آیت نازل ہوئی والا تلکو بھی دی کم الطاحل کا بھی ابو ایوب انصاری نے فرمایا مشکات نے صفحہ 257 پہ روایت ابویوب سے نقل کی ہے تشغیلو بھی اموالی کم من الجہادی مشغول نہ ہو جاؤ اپنے مالوں کے ساتھ جہاد سے جہاد نہ چھوڑ دو مال کو کمانے کے حرص میں تحلقہ خطیب شربیری نے سراج المنیر میں فرمایا الکامت فیلی فلاحلی فی ال ولمی ب ترکل جہادی تہلو کا کسے کہا گیا القامت و فی فلاحلی ولمی ب ترکل جہادی اپنے گھر میں اپنی دکان میں ٹھہرنا مال اور احل میں ٹھہرنا اور جہاد کو چھوڑنا ہلاکت ہے پھر انکت ان میں امام ماوردی نے کہا اتحل کا مایوم کی احتراضان ہو ولاک ہو مالام کن الحتراضوان ہو تحلو کا وہ ہوتی ہے جس سے احتراض اور بچاؤ ممکن ہو اور ہلاکت تو وہ ہے ہلاک جس سے احتراض ممکن نہ ہو انوقت ولوین امام ماوردی کی ولاۃ القوبی عیدی کمل تہلو کا اور مت گراؤ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں بھی جمل اموالی و ترکل جہادی اور ابو ایوب تھے ماضال ابو ایوب شاخ صنفی سبیل اللہ حتٰ دفین فی الد ال روم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ہو ساری زندگی جہاد میں مشغول لئے حتیٰ کہ روم کی زمین پہ دفن کیے گئے یزید کی امارت میں جہاد کے لیے گئے تھے قسطنطنیہ وہاں راستے میں فوت ہو چکے واہ سینو واہ اے انفک المالا نیکی کرو یعنی مال لگاؤ اللہ کے دین پر ان اللہ حب المحسنین بے شک اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ واطم الحجا المر اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے حج و عمرہ اب حج کا بیان کیونکہ جہاد میں بھی جان مال لگتا ہے تو حج میں بھی اسی طرح ہوتا ہے مز... مشکات میں حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا انہوں نے عالن نسائے جہاد عورتوں پہ جہاد ہے قال نام تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ہاں عورتوں پہ جہاد ہے لیکن لا کے فی اس عورتوں کی جہاد میں قطال نہیں ہے الحج والعمرہ حج اور عمرہ عورتوں کا جہاد ہے نا حج تین قسم کا ہے قران تمت و افراد کران ایک ہی احرام میں ایک سفر اور ایک احرام میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا یہاں سے نکلتے ہیں حج قران کا کی نیت یہ ہے کہ احرام باندھ دیتے ہیں حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے تو جب دن ہو تو عمرہ کر دیتے ہیں پھر اسی احرام کی پابندیوں کا لحاظ کرتے ہیں ایام میں حج کا انتظار کرتے ہیں جب یوم الترویہ ہو تو حج کی نیت کر کے اسی احرام میں منا چلے جاتے ہیں یوم الترویہ آٹھ ضلع حجا کو کہتے ہیں دوسرا تمتو ہے تمتو جدا جدا احرام سے ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کرنا یہاں سے جاتے ہیں تو عمرے کا احرام باندھ دیتے عمرہ کرنے کے بعد عمرہ احرام اتار دیتے ہیں پھر ایام میں حج میں یعنی یوم الترویہ پر حج کا احرام باندھ کے حج کے لیے نکل جاتے ہیں تو سفر ایک ہے لیکن احرام جدا جدا ہے اسے تمتو کہتے ہیں اور ایک حج افراد ہے جو وہاں کے مقامی لوگ کرتے ایام حج میں صرف حج ہی کرتے عمرہ نہیں کرتے قران افضل ہے عندنا قران افضل ہے کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے اس پر اٹھارہ روایات ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج کران کیا تھا تو فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ حج قران میں مشقت زیادہ ہے بہت زمانہ بہت دن احرام کی پابندیوں میں گزارنا ہے اور دوسرا بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا حج حج قرام تھا تو اتباع رسول ہے تمت تو دو قسم کی ایک سوق الحدیہ کے ساتھ حدیزان اپنے ساتھ لے جائے قربانی کے لیے اور دوسرا ہدی وہاں لے پھر یہاں سے نہ لے کے جائے مفرد پر حج افراد کرنے والے پر قربانی نہیں ہے تو واطم الحج وال عمرت اللہ پورا کر دو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے حج کا بیان ترغیبا پورا کر دو حج اور عمرے کو ل صرف ایک اللہ کے لیے حج کرنا ہے تو اللہ کے لیے نام کے لیے نہیں کہ تم نام کے لیے ایک حاجی صاحب حج سے واپس آئے تو دکاندار کے پاس گئے وہ میرا رجسٹر حساب کتاب والا لا کے دو وہ دکاندار بہت خوش ہوا کہ یہ اپنا قرضہ واپس دینے آیا ہے کہا میرا نام مٹاؤ یہاں یہاں میرا نام کہاں ہے وہ تو اس دکاندار نے کہا یہ تمہارا نام ہے اس کے ساتھ الحاج لکھ دو الحاج فلان خان قرضہ تو نہیں دے رہا لیکن اب میں حج کر کے آیا ہوں تو مجھے الحاج کہا کرو حاجی صاحب کہا کرو نہیں واطم الحج العمرت اللہ پورا کر دو حج اور عمرہ ایک اللہ کے لیے فین اور تم بعض لوگ گنتے ہیں یہ اتناواں اور اتناواں حج ہے ہمارا میں نے مفتی محمود صاحب کے بارے میں سنا ایک عالم سے کہ وہ مطاف میں بیٹھے تھے اور کسی نے ان سے پوچھا حضرت یہ کتنا حج ہے آپ کا تو مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ بس حاضری دے دیتا ہوں محبوب کے در پہ معبود کے در پہ حاضری دے دیتا ہوں گنتا نہیں ہوں گنتا نہیں ہوں کہ یہ کتنا ہے تو ضرورت کیا ہے اس کی کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرو میں نے گیارہ حج کیے میں نے بارہ حج کیے میں نے بیس حج کیے نہیں للہ ہو تو بس اس بات کی ضرورت نہیں واطم الحجول عمرت اللہ اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے فین و سر تم فمست اگر تم بند کر دیے جاؤ تو پھر فمست سر فعال کو مستع پھر لازم ہے تم پر وہ جو آسان ہو ہدیہ میں سے جو قربانی اب یہ مسائل ان دنوں میں جو وبا پھیلی ہے اور عمرے پہ پابندی لگی ہے جن لوگوں نے احرام باندھے ہیں احرام باندھے ہیں امیقات سے یا اپنے گھروں سے اور گئے ہیں وہاں پھر عمرے کی اجازت انہیں نہیں مل رہی تو احرام کے اتارنے کا یہی طریقہ ہے بغیر عمرے کے کہ وہ وہاں دم دے دے ہدیہ کچھ بکرا چھترا وغیرہ قربان کر دے حرم میں تو احرام پھر اتار دے سر کو گنجا کر سکتے احرام کی پابندیاں ختم اگر موقع مل جائے تو عمرہ کر دیں ورنہ واپس بھیج دیے جائیں گے اگر واپس آ جائے تو پھر بھی نیت کر لیں کہ واپس جائیں گے انشاءاللہ عمرہ کریں گے فری نوصر تم من اگر تم لوگ بند کر دیے جاؤ احسار من العدو یا من المرض دونوں عندنا منظور ہیں شوافی کے نزدیک احسار من العدو من منظور ہے من المرض مرض من منظور نہیں ہے بیماری کی وجہ سے بند کیے جائیں تو ان کے لیے یہ احسار منظور نہیں ہے ہمارے نزدیک اگر یہ احسار بیماری کی وجہ سے ہو یا دشمن کی وجہ سے ہو دونوں منظور ہیں تو مست سر امن تو پھر لازم ہے وہ جو آسان ہوحدیے میں سے قربانی میں سے وال سکم اور مت گنجا کرو اپنے سروں کو حتٰ اب لوگ و محلہ یہاں تک کہ پہنچ جائیے قربانی اپنی حلالے کی جگہ محلہ حرم ہے آئندانہ ہمارے نزدیک حدود حرم کے اندر یہ قربانی کی جائے گی شوافی کہتے بدون الحرم بھی جائز ہے جیسے حدیبیہ میں نبی علیہ السلام نے سل حدیبیہ کے مقام پر قربانی کی تھی ہم کہتے ہیں وہ مقام حرم میں داخل تھا اسی لیے محلہ سے مراد حدود حرم ہے فمن کانمن منکم جہاں جن پہ دم لازم ہو جائے جو محرم جن پہ دم لازم ہو جائے وہ دم حرم کی حدود میں دیں گے فمن کانمن کم مریضن جو کوئی ہو تم میں سے بیمار ہو بھی ازن یا اس, اس پر ہو کوئی تکلیف مر راسی اس کے سر کی سر میں اس کے جوئے ہوں او بھی عظم مر راسی ہی جیسے کاب ابن عجرہ کے سر میں حوام جوئے ہوئی تھی تو ففید یا تم من سیا منو صدا تو پھر اس پہ لازم ہے فدیہ دینا روزوں کا اور صدقہ کا نسخ یا صدقی کا نسخ یا قربانی کا تو صدا چھ مسکینوں کو تو دینا ہے نصف سا من بر تو یہ تین سا ہو جائیں گے تین سا نسخ قربانی قربانی چھوٹے جانور کی یا سیام روزے اس کے موافق اس کے موافق روزوں کا کیا مانا اب روزے جس طرح کے نصف سا کے بدلے میں ایک روزہ ہے تو اسی طرح چھ روزے رکھے گا یہ چھ روزے یا نصف سا تین سا صدقہ کا چھ مسکینوں کو خوراک دینا اور یا قربانی کرنا سمجھ میں آ رہی ہے بس فیدامن تم ان تینوں میں اختیار ہے فیدامن تم اگر تم امن میں ہو جاؤ امن میں ہو جاؤ یعنی بیماری ختم ہو جائے یا دشمن کا خطرہ چلا جائے تو فمن تمت تابل عمرتی جس کسی نے فائدہ حاصل کر دیا عمرے کے ساتھ حج کا بھی لل حجی مال حجی جس کسی نے فائدہ حاصل کر دیا عمرے پر حج کے ساتھ تو فمست سرم من الحدیے فعال ہی مست سرم انحدیے اس پر لازم ہے وہ جو آسان ہو قربانی میں سے اسے دم شکر کہتے ہیں دم شکر اگر مقیم مالدار حج تمتو کرے تو یہ دو قربانیاں کرے گا ایک از اور دوسرا دم شکر یہ شکر ہے اس بات کا کہ اللہ نے حج کے ساتھ عمرے کی توفیق بھی دے دی فمل یجد فسیا مو سلاستیامن تو جو کوئی نہ پائے نہ پائے طاقت ہدیہ کی یعنی قربانی نہ دیکھ کر سکے تو پھر روزے رکھنے ہیں سلاست ایام من تین دن فی الحج حج کے موسم میں وہ سب آتے اور سات دن ادا رجا تم جب حج سے واپس آ جاؤ رجا تم اے فرق تم جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ یعنی طواف زیارت کر لو ایام حج گزر جائے ربی جمرات بھی ہو جائے تو اب سات روزے روزے رکھنے ہیں سات روزے گھر میں آ کے رکھو یا وہیں ابھی تمہارے ایام باقی ہیں تو وہاں بھی رکھ سکتے ہو تو رجا تم سے مراد فرخ تم ہے اور تعبیر رجوع کے ساتھ اس لیے کی کہ یہ سبب ہے رجوع کا حج کی فراغت کے بعد حج کے ایام کے بعد حاجی صاحب کو رجوع کی اجازت ہے شوافے کہتے ہیں وہاں نہیں رکھ سکتے روزے واپس گھر آ کے ساتھ روزے رکھیں گے تین ایام حج میں اور سات واپس آ کے گھر میں رکھیں گے ان د شوافی ہمارے نزدیک رجاتم بمانے فرختم ہے احناف کی نزدیک کا اشرت ان کا یہ دس دن ہے پورے اب حساب کرو تو دس دن ہدیہ کے برابر نہیں ہوتے دس روزے لیکن اللہ نے تمہیں حساب سے منع کر دیا بس اللہ نے حکم دے دیے یا قربانی اگر قربانی کی طاقت نہیں ہے تو دس روزے وہ دس روزے تین حج کے ایام میں اور سات حج کے ایام کے بعد یا وہاں یا یہاں گھر میں بس یہ دس دن ہیں کامل یہ پورے ہیں ذالک کلی ملم یا کناہ حاضر المسد الحرام یہ حکم اس کے لئے ہے کہ نہ ہو اس کے اہل موجود مسجد حرام کے پاس یعنی وہاں رہنے والے نہ ہوں آفاقی ہوں یہ حکم اہل مکہ کے لیے صرف افراد ہے حج افراد تمتو اور قران۔ یہ آفاقی کے لیے ہے اور یہ ہادی تمتو کی صورت میں اندشافی صرف آفاقی کے لیے ہے کیونکہ اس کا احرام میقات سے باندھنا چاہیے تھا اور اس نے داخل فلمیکات حج کا احرام باندھ لیا تو اس لیے اس پر یہ حدی لازم ہے ان دش شواف ہمارے نزدیک حج تمتو کرنے والا کا اگر آفاقی ہو یا وہاں کا مقامی ہو سب پر ہے وطق اللہ اور ڈرو اللہ سے عالم اللہ شدید القاب اور جان لو کہ بے شک اللہ س خزاب والا احرام میں چھ وہ چیزیں حرام ہیں جو کہ بغیر احرام کے حلال ہیں ایک اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت حالت احرام میں منع ہے جو حالت احرام کے علاوہ حلال تھی دوسرا بری جانوروں کا شکار کرنا سمندری شکار جائز ہے لیکن خشکی کا شکار منع ہے محرم کے لیے تیسرا بال یا ناخن کاٹنا بدن کے کسی حصے سے بال یا ناخن کاٹنا چوتھا خوشبو لگانا محرم کے لیے منع ہے حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے جو چیز منہ میں خوشبو پیدا کرے اس کو بھی نہ کھایا جائے پانچواں سلے ہوئے کپڑے پہنا پہننا محرم کے لیے حرام ہے یہ انسیلی دو چادریں پہنیں گے محرم اور چھٹا سر اور چہرے کا ڈھانپنا محرم کے لیے منع ہے ایک مسئلہ ہے جو کہ پیر کی ابری ہوئی ہڈی کا ڈھانپنا اکثر محرم کے لیے وہ کینچی والے چپل بنائے جاتے ہیں وہ حالت حرام میں پہنتے ہیں اس پہ صرف امام محمد محمد رحمہ اللہ کا قول ہے ان کے علاوہ کوئی روایت اس پہ موجود نہیں ہے کہ یہ پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی محرم نہیں چھپائے گا ایسے جوتے نہیں پہنے گا کہ اس کی ابری ہوئی ہڈی اس میں چھپ جائے یہ صرف امام محمد کا قول ہے اس پہ کوئی روایت موجود نہیں ہے صحیح حدیث میں جو آتا ہے نبی علیہ السلات و سے صحابی نے پوچھا ہے حرام میں موضوع کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فلیقتا ہما تحت کام ان کو کاٹ لو کعب کے نیچے احرام میں کعب کو ظاہر کر دو تو یہ لوگ کاب سے استدلال کرتے ہیں اس عبری ہڈی کا کعب کہتے ہیں اس ہڈی کو جو عبری ہوئی ہے لغت کے اعتبار سے بھی ازم نائی کو کاپ کہتے ہیں لیکن جب ہم نے دوسرے نصوص میں کاپ کا معنی تلاش کیا تو ان نصوص میں ہمیں تین جگہ پہ کاپ کا معنی ملا ایک وضو کی آیت میں ارج القم ایل ال سے مراد گیٹے ہیں گٹے جو پاؤں کے اوپر والے حصے پر ایک طرف اور دوسری طرف ہڈی ابری ہوتی ہے تو کعب اسے کہتے ہیں دوسرا حدیث وہ ماس فلم ال کابین من الزار فنار تو اس میں بھی یہی گیٹے مراد ہے اب تیسری فلی تحت آتاحت تو اس سے یہ والی ہڈی کیوں مراد لے رہے ہیں چاہیے تو یہ کہ وہی ہڈی مراد لیں جو ہڈی وارج القم ال میں مراد لی یا ماس فل من القاب من الازار اظار ففنار تو یہ گیٹے چھپانے حالت احرام میں منع کر دیے جائے ویسے بھی حج کے سفر مشکل ہوا کرتے ہیں اور پھر مشکلات ایسے بھی بن جاتی ہیں کہ وہ چپل نازک سے ہوتے ہیں ان میں چلنا بھی مشکل ہوتا ہے اکثر پاؤں بھی زخمی ہو جاتے ہیں تو حاجیوں کو بے جا تک تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تحقیق یہی ہے باقی عام علماء تو یہی کہتے ہیں کہ یہی پاؤں کے اوپر حصے پر جو ابری وی ہڈی ہوتی ہے اس کو چھپانا حالت حرام میں منع ہے اس کو ظاہر کرنا چاہیے لیکن محققین کی تحقیق یہ ہے کہ دوسرے نصوص میں کاپ کا جو معنی ہے وہ بھی وہی معنی اس حدیث میں بھی لیا جائے تو حالت حرام میں گیٹوں کو نہیں چھپایا جائے ہاں پاؤں میں ایسے چپل پہن لیے جائے جس کے اوپر والی ہڈی ابری ہوئی یہ چھپ جائے تو کوئی ممانات نہ اللہ اللہ الحج و شورم معلومات اس میں مذاف محضوف ہے اشور الحج یا شورم معلومات مہینے حج کے مہینے معلوم ہیں جو کہ یکم شوال سے لے کر دس ذیل تک ہے ایام حج اس میں حج نہیں ہوتا حج تو آٹھ نو اور دس گیارہ بارہ یہ پانچ دن ہے افعال حج اور مناسے کے حج اس میں کیے جاتے ہیں آٹھ ذیلحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں نو ذیلحجہ کو یوم العرافہ کہتے ہیں اور دس ذیلحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں قربانی ہوتی ہے اور پہ ایک شیطان کی رمی ہوتی ہے ایک آقابہ جمر آقبہ کی رمی ہوتی ہے پھر گیارہ اور بارہ میں تینوں کی رمی ہوتی ہے رمی جمرات اس کے بعد حاجی فارغ افعال حج اور مناسے کی ختم لیکن یہ اشہر الحج یا معلومات کا کیا مانا کہ یکم شوال سے حج کا موسم شروع ہو گیا اگر کوئی عید کے چھوٹی عید عید الفطر کے فوراً بعد احرام حج باندھے تو باندھ سکتا ہے بس حج کا یہ موسم ہے یہ عید الفطر سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھا باندھ سکتے کیونکہ ابھی موسم ہی نہیں الحج و معلومات حج مہینے حج کے مہینے ہیں معلوم پمن فرزفی ہن الحجا تو جس کسی پر فرض ہو گیا ہے ان ایام میں حج فلا رفص اولا فسوخ ولا, ولا جدالا نفی بمانے نہیں تو نہ یہ جمع کرے گا نہ یہ گناہ کرے گا اور نہ جنگ و جدال کرے گا فلحج حج میں نفی بمانے نہیں رفس جما فسوخ فسق گنا اللہ کے حکم توڑنا جیدال جدل لڑائیاں فی الحج نہیں ہوں گی لارفا ولا فسوق ولا جدال فی الحج کیونکہ رفس حیوانی صفت ہے فسوق درندوں کی صفت ہے اور جدال شیطانی صفت ہے اب حاجی صاحب حیوانی درندگی اور شیطانی تمام صفات سے پاک ہو کر انسانی صفات کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری دو فلا رفا ولا فسوق ولا جدال فی الحج تو نہ جمع کرے گا اور نہ درندگی والی صفت یعنی اللہ کے حکم کو توڑنا ولا جدال اور نہ جھگڑا شیطانی صفت فی الحج حج میں ولا وما تفالو من خیرن عالم اللہ یہ تسیح نیت کی طرف اشارہ وما تفالو من خیرن اور وہ جو تم کرو کسی نیکی سے تو یا لم اللہ یا اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تم جو نیکی کرتے ہو تو اس کو اللہ جانتا ہے تو کسی اور کو دکھانے کی کیا ضرورت ریا کی کیا ضرورت اپنے نام کے ساتھ الحاج اور حاجی صاحب لگانے کی کیا ضرورت و تضو فیر تقوا اور توخہ لے جاؤ توشا لے جاؤ زاد راہ لے جاؤ اپنے ساتھ بس یقیناً بہترین زاد راہ تقوا ہے تقوا ہے یا تقوا بمانے اپنے آپ کو بچانا سوال سے قوم ہیمس اپنے ساتھ زیاد راہ نہیں لے جایا کرتے تھے تو پھر لوگوں سے سوالات سوال کیا کرتے تھے مانگا کرتے تھے تو اللہ نے اس ہمس قوم پہ رد کی کہ اپنے ساتھ زادہ راہ سفر خرچہ لے کے جایا کرو وہاں لوگوں سے سوال نہ کیا کرو وہ تضود یا ایک معنی یہ یہاں سے اپنے ساتھ زاد راہ لے جاؤ یعنی عقیدہ لے جاؤ فینہ خیر زاد اتقوع بہترین توقع بہترین زاد راہ اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ کی نافرمانی سے اسی لیے تو صاب استطاعت پہ حج فرض ہے جس کی طاقت زاد راہ کی نہ ہو اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے تو خیر اتقوع اپنے آپ کو بچانا ہے شرک سے یہ بہترین زاد ہے بہترین زاد ہے اتقوا وہاں تون نے اللہ کے گھر کا طواف کیا تو سبق حاصل کر لیا نا کسی اور در درگاہ کا طواف نہیں کرو گے اللہ کے گھر کے چشمے کا پانی برکت کی نیت سے پیا تو کسی اور در درگاہ کے چشمے کا پانی برکت کی نیت سے نہیں پیو گے ان خیر زاد تقوا جب تو نے اللہ کے گھر کے پتھر کو برکت اور ثواب کی نیت سے چوما تو کسی اور درگاہ کی کہ پتھروں کو ثواب کی نیت سے نہیں چومو گے ان خیر زادو قدم بقدم وہاں توحید کا درس ہے يَا الْبَابِ اور مجھ سے ڈرو اے اقل والو کلوالو لیکن جنا نہیں ہے تم پر عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کچھ لوگ بیٹھے تھے مسجد میں تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا منہ اولا یہ کون ہے قلعہ مل متوقع تو کسی نے کہا یہ متوکلین ہے کالا عیسو المتوکیلونہ بلحم مطاقل یہ متوکلین نہیں متعلین ہیں کھانے والے پیٹو یا کلون سے یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں سما کال علا عقبرکمن المتوقی رونہ پھر عمر نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ توکل کرنے والے کون ہیں تو انہوں نے کہا جی یا خلیفت اور رسول بتائیے خال اللہی القل قل حبا الدی یل قلح فلاردی سم توقل اللہ متوکل وہ ہے جو دانہ زمین میں گرا کے پھر اللہ پہ توقل کرے مفسود نے یہ روایت ذکر کی امام احمد ابن حمبر رحم اللہ کے ایک شاگرد حج کے لیے جا رہے تھے ملاقات کے لیے آئے حضرت میں حج کے لیے جا رہا ہوں اچھا لیکن میں نے تو سنا ہے کہ تم غریب ہو ہاں غریب ہو تو کیسے جا رہے ہو تمہارے پاس زاد راہ ہے تو کہنے لگے وہ نہیں کچھ تو ہے نہیں بس توکل ہے اللہ پہ توکل ہے جا رہا ہوں تو امام احمد صاحب نے پوچھا اچھا اللہ پہ توکل ہے یہ بتاؤ کہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہو یا اکیلے جا رہے ہو اس نے کہا قافلے کے ساتھ جا رہا ہوں تو جب قافلے کے ساتھ جا رہے ہو تو یہ توکل تمہارا تو اللہ پہ نہیں ہے قافلے والوں پہ ہے کہ وہ کچھ کھائیں گے تو تمہیں بھی کھلائیں گے اگر تمہارا اللہ پہ توقل ہے تو پھر اکیلے جا کے دکھاؤ بغیر کافر ایک تو یہ توقل نہیں ہے فتو تزوفین خیر ازاد اتو اپنے ساتھ خرچہ لے کے جاؤ لہی صحلیہ کم جنا ہو نہیں ہے تم پہ گنان تب تغ فضلم رب بھی کم کہ تم ڈھونڈو رشتے حلال تمہارے رب کی طرف سے تب تغو فضلا من کم وہاں کوئی تجارت کرے بغیر ایام میں حج کے مناسب کے حج میں خلل نہ آئے تو یہ تجارت جائز ہے فیض آفس تم عرفات ان جب تم اترتے ہو عرفات سے فسکر اللہ آئند المشار الحرام تو یاد کرو اللہ کو مشار حرام کے پاس نو ذی الحجا زوال آفتاب کے بعد وقوف عرفات جو رکن رکین ہے حج کا رکنے اعظم ہے وہ شروع ہوتا ہے یوم العارف نو ذلحجہ زوال آفتاب کے بعد زہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک غروب آفتاب میدان عرفات میں ہوگا لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے حاجی مغرب کی نماز پڑھنے کے بغیر ہی مزدلفہ کی طرف مشعر حرام کی طرف چل پڑیں گے رش کی وجہ سے راستے میں مغرب کی نماز قضا ہو جاتی ہے لیکن اسے قضا نہیں کہتے کیونکہ یہاں حکم شریعت کا یہی ہے کہ تم جس وقت مزدلفہ پہنچ جاؤ بس وہاں پڑھ لینا نماز مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں وہاں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں پھر کیونکہ جب پہنچتے ہیں تو عشاء کا وقت بھی داخل ہوا ہوتا ہے تو پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیتے ہیں ایک آزان اور دو اقامتوں کے ساتھ یہ دونوں نمازیں وہاں ادا ہوتی ہیں ایند المشعر الحرام مشعر حرام تو مزدلفہ کے پاس ایک مقام ہے مزدلفہ کے پاس وہاں ایک مسجد بنائی ہوئی مسجد مشعر حرام انہوں نے تو یہ وقوف عرفات فرض ہے جس سے رہ گیا اس کا حج نہیں ہوا وہ مزدلفہ واجب ہے یہ واجب ہے اور وقوف منا مینا یہ سنت ہے فیدا فس تم من عرفات ان جب تم اترتے ہو آرفات سے تو فس کر اللہ یاد کرو اللہ کو اندل دشار الحرام مشار حرام کے پاس وس کرو حکمہ ہدا یاد کرو اللہ کو اس طرح جس طرح کہ اللہ نے توفیق دی ہے تمہیں ان جس طرح شریعت نے دکھایا اور سکھایا ہے یا لما ہدا کم کاف تشبیہ بمان لام تعلیلیہ۔ یاد کرو اللہ کو اس لیے کہ اللہ نے توفیق دی ہے تم کو حج کی و کن تم من قبلی ہی لمین اگرچہ تھے تم یقیناً تھے تم من قبلی ہی قرآن اور نبی علیہ السلام سے پہلے الظالین منظالین جاہلینہ المراد الجہل بلیمان و بی مرا سمتھی آلوسی صاحب تفسیر علمانی میں لکھتے ہیں مراد زالین سے جاہل ہے جہل بال ایمان وہ بیمارا سمت اور مناسب کے حج اور تعات سے ناخبری ہے یقیناً تھے تم قرآن اور نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے خامہ خانہ خبروں میں سے من تکرار تاکید کے لیے کیونکہ بعض قبائل عرب کے ایسے تھے جو کہ نہیں نکلتے تھے ال ہمس کہتے تھے اپنے آپ کو عرب تو وہ مکے سے مینا اور مینا سے مضدلفہ جاتے تھے اور پھر وہاں دیرا ہو جاتے تھے عرفات نہیں جایا کرتے تھے کیونکہ عرفات ان حدود حرم سے باہر ہے تو یہ کہتے تھے کہ ہم حرم کے لوگ ہیں حرم سے باہر نہیں جائیں گے حرم کی حدود کے اندر اندر ہی ہم حج کریں گے تو ان پہ رد ہوا سما فیزن ہے سو افاظ پھر تم بھی اتر جاؤ چلے جاؤ اس طرف کہ جاتے ہیں لوگ وسطر اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے فیدا قزئی تم کا بس جب تم پورا کر دو اپنے افعال حج کو قزئی عرفات کے بعد مزدلفہ رات گزارنے کے بعد اندھیرے میں غلس میں سہر کی نماز پڑھ دی جائے گی فجر کی اور پھر روشنی ہونے کے بعد منہ کی طرف واپسی ہوگی اور مینا میں تین دن وقوف ہوگا تو اس وقوف کی طرف اشارہ بو رہا ہے فیدا قزے تم مناس کا کم جب تم پورے کر دو اپنے مناسک افعال حج فسکر اللہ کزکری کم تو یاد کرو اللہ کو تمہارے یاد کرنے کے اپنے آبا کو کی طرح یہ آ کے پھر اشعار پڑا کرتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کی صفات کیا کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں فس اللہ تو یاد کرو اللہ کو کا ذکر جیسے تمہارا یاد کرنا ہے آبا کم اپنے آبا کو اوشد و ذکر یا اپنے آبا کے ذکر سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو ابن جریر کہتے ہیں تغیص اللہ اللہ کو فریاد کرو ذکر اللہ کے سوا کسی سے فریاد نہ کرو اور اشد بل اکسرا ذکراً اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کرو آبا کا ذکر اور آبا کی قصیدے نہ پڑھو فمین نا سمولر ربا ناتینا فت دنیا بعض لوگوں میں سے وہ ہے اب تقسیم حاجیوں کی حاجیوں کی تقسیم ایک شقی ہے دوسرا سعید ہے پھر شقی اور سعید ادنا اور اعلی دو دو درجے ہیں تو چار قسم کے حاجی ہیں یہاں پہ فامنہ سے بعض لوگوں میں سے شقی حاجی کا بیان ہو رہا ہے بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتا ہے رب بنا تینا دنیا اے ہمارے رب دے دے ہمیں ہمارا بدلا دنیا میں ہما لو فلاخرت امن خلاق تو نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ یہ دنیا میں ہی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے دنیا کے مفادات کے لیے حج کرتا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا امن ہم رب ناتنا فت دنیا حسن و فلاخرت حسن و کنا زابنار حاجی سعید ادنا درجے کا شقی اور ادنا درجے کا سعید بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں ہنسانا اور آخرت میں ہنسانا دنیا میں ہنسانا کیا ہے تو دنیا میں حسنا نیک بیوی ہے دنیا میں ہنسانا حلال مال ہے دنیا میں حسنا نیک اولاد ہے مختلف توجیہات ہے اس کی حسنا توفیق نیکی کی حسنہ توفیق علم و عمل کی حسنہ تابے دار بیوی حسنہ سفر کے اچھے ساتھی حسنا دنیا میں شہادت اور مغفرت اور غنیمت دنیا کی نعمتیں دنیا کا ثواب رزق حلال و فی الآرتی حسن آخرت میں حسن کیا ہے نیکی کا بدلہ جنت جہنم سے بچاؤ جنت کی حوریں جنت کی نعمتیں محمد الرسول اللہ کی شفات بھی حسنا ہے آخرت کی تو اے ہمارے رب دے دے ہمیں دنیا میں توفیق نیکی کی وفیل آخرت ہسانہ اور آخرت میں بدلا نیکی کا تفسیر کبیر میں امام راضی نے پانچویں جلسفہ ایک سو ساٹھ یہ ساری توجیہات ذکر کی ہے خطیب صاحب شربینی سراج المنیر میں پہلی جلسفہ دو سو دس پہ یہ ذکر کرتے ہیں وقین آزاب نار اور بچا دے ہمیں جہنم کی عذاب سے جہنم کے آذاب سے اللہ کلم نصیب مما کسبو یہ لوگ ان کے لئے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کیا جو کچھ انہوں نے کیا اس کا حصہ ہے واللہ و سری حساب اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے وسکر اللہ حفیع مماد دودات فمنتا جل حفی نی فلا اسمالئی یاد کرو اللہ کو فیم دودات گنتی کے دنوں میں ایا میں تشریق جو جس میں تکبیرات تشریف پڑھی جاتی ہیں فمن تاج جلفی یوم نے جس کسی نے جلتی کی دو دنوں میں یعنی گیارہویں اور بارہویں دن گیارہ ذیلحجا اور بارہ زلہجہ کو رمی جماعت کر کے چلا گیا تو فلاح اسما علیہ کوئی گناہ نہیں اس پر امن تاخر جس نے تاخیر کی یعنی تیرہویں تاریخ ذیلحجا کی وہاں گزاری منا میں تو جس پر بارہویں تاریخ کا کی اثر آ جائے یعنی سورج غروب ہوتے ہوئے مینا میں آ جائے تو تیرہویں تاریخ کی رمی جماعت اس پہ واجب ہو جاتی ہے اور جو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جائے تو تیرہویں تاریخ کی رمی اس پہ واجب نہیں ہاں وہ منتا خرا جس نے تاخیر کی تیرہویں تاریخ تیرہ ذیلجا کو وہاں رہ گیا تو فلاسما علیہ ہی نہیں گنا اس پر لیمانی تقا یہ حکم اس کے لیے جس نے خود کو بچایا اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے جس سے تقوی اختیار کے لیمانی تقا آیت میں چھ مسائل ہیں وط تق اللہ عالم اللہ ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ یقیناً تم صلاح کی طرف جمع کیے جاؤ گے پہلا مسئلہ آیت میں رد ہے اس پر جو کہ وقوف تیرہ تاریخ کا واجب یا حرام جانتے ہیں جو اسے واجب کہتے ہیں وہ بھی خطا تیرہ تاریخ کا رمی اور میں وقوف رمی جمارات شیطانوں کو جو ہمارے عرف میں ان کو شیطان کہا جاتے ہیں تو جماعرات ان کو پتھر مارنا جو واجب جانتے ہیں تیرے تیرہ تاریخ نہیں عید کے چوتھے دن چوتھے دن کی رمی جو واجب جانتے ہیں اور مانتے ان پہ بھی رد فلا اسما علیہ کے ساتھ اور جو اسے حرام کہتے ہیں ان پہ بھی رد کیونکہ حرام بھی نہیں جو رہ گیا تو بھی صحیح ہے حاجیوں پر عید کی نماز نہیں ہے آیت میں چھ مسائل ہیں پہلا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ وقوف کوف تیرا ذلحجہ کا نہ واجب ہے نہ حرام ہے دوسرا مسئلہ حاجیوں پر عید کی نماز اس لیے نہیں کہ وسکر اللہ فی ایام معدودات بس یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایام معدودات میں تو یہ عید کے دن جمارت العقابہ کی رمی کرتے ہیں سات کنکریاں مارتے ہیں اور تکبیرات پڑتے ہیں پرید کے دوسرے دن گیارہ تاریخ کو جماعت ثلاثہ کا کی رمی ہوا کرتی ہے فرید کے تیسرے دن بارہ تاریخ کو بھی جماعت و سلاسہ کی تینوں جماعت کی رمی ہوتی ہے پھر حاجی کو اختیار ہے کہ یہ مینا میں رہتا ہے یا واپس جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ غروب سے پہلے پہلے حدود مینا سے نکل جائے اگر غروب مینا میں ہو جائے تو تیرہویں تاریخ کی رمی اس پہ واجب ہو جاتی ہے اب تیرہویں تاریخ کی رمی یہ قبل زوال بھی جائز ہے زوال سے پہلے بھی جائز ہے اور بعد زوال بہتر ہے یعنی عید کے چوتھے دن ومین ناسمجیبو کا چھ مسائل حج کے بیان ہو گئے ایک اتیم اتم عتیم الحج العمر دوسرا لا روسا کم کے ساتھ تیسرا فیدہ امن تم چوتھا مسئلہ الحج و شرم معلومات پانچواں فیدہ قزے تم مناس کا کم اور چھٹا مسئلہ وسکر اللہ حفیب مادودات اب درمیان میں حاجیوں کی اقسام بیان ہو رہی ہیں امین اناس میں یوجیبو کا اعلیٰ درجے کا شقی ذکر ہو رہا ہے بدبخت بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یوجیبو کا قولو فی الحاط دنیا کہ تعجب میں ڈالے گا تو آپ کو تعجب میں ڈالے گا آپ کو اس کی بات فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں تو دنیا پجون کی داغ خبریں بتا تعجب کیا چی دیر پستی غورا حکیمانہ خبریں ناگانے بکئی۔ وہی شید اللہ علامہ فی قلبی اور گواہ بناتا ہے اللہ کو اس کا اس پر اس ایمان پر اس تقوا پر جو اس کے دل میں ہو قصمے کھا کھا کے تقوا اور پرزگاری کا بیان کرتا ہے لیکن وہ ہوا الد یہ بہت سخت جھگڑالو ہے الد الخسام اے شدید القوت فلما فی ماسیت المع... اللہ یا شدید القوت الفسق بہت سخت طاقتور ہے اللہ کی نافرمانی فرمانی میں اور فسق میں الد الخساب ویدات اللہ صاح فلار دے اور جب یہ منہ پھیر دے تو کوشش کرتا ہے زمین میں لیفسی دوفی لیف سفیحہ کہ فساد پھیلائے زمین میں وہ یو نکل اور حالات کرے فصل اور نسل مومنوں کی مومنوں کی فصل اور نسل ہلاک کرنے کی کوشش ہر مواضح دین کے مراکز دین کے اور نسل مخلوق اور دیندار اور مسلمان پھر یہ بہت تکڑا ہے بہت زور آور ہے و اللہ اللہ حب الفساد اور اللہ محبت نہیں کرتا فساد کے ساتھ وہی داقیل اور جب کہا جائے اس کو اتق اللہ ڈرو اللہ سے اللہ سے ڈرو کیوں کرتے ہو مومنوں کی فصل اور نسل کو ہلاک تو یہ آخذت العزت لے بلس میں پکڑ لیتا ہے اس کو عزت گنا کے کرنے پر اس کو گنا میں اپنی عزت نظر آتی ہے تو پکڑ لیتا ہے اس کو عزت بل میں گنا کے کرنے پر فحسب جہنم تو کافی ہے اس کے لیے جہنم جہنم اس کے لیے کافی ہے عبداللہ اللہ ابن مسرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا گنا یہ ہے کہ ایک آدمی کو کہا جائے اتق اللہ اللہ سے ڈرو اور یہ جواب دے آلیہ کا نفس کا تو اپنا فکر اپنی فکر کر مجھے چھوڑ نہیں جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے تو تم کسی کو نیکی کا عمر کرو اور وہ تمہیں الٹا جواب دے دے کہ اپنا فکر اپنی فکر کرو غم غام کواں اوزان تو گورا تو یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے آخت ہو عزت و بل جہنم پکڑ لیتا ہے اس کو عزت یعنی گنا میں اس کو عزت لگ نظر آتی ہے بلس میں گنا کے کرنے پر تو کافی ہے اس کو اس کے لیے جہنم اور بہت برا بچھونا ہے یہ جہنم وال بہت برا بچھونا ہے یہ جہنم اب اعلیٰ درجے کا سعید حاجی ذکر ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ یشری يَشْرِي نَفْسَهُ امر مَرْضَاتِ اللہ اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے جنہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو اللہ کی رضا مندی کے حاصل کرنے کے لیے یش ری نفس گپت اللہ جس نے بیچ دیا اپنے آپ کو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے یہ بہت اونچے درجے کے ہیں زان او جہان ایرک د پار د رحمان و اللہ رو الرحیم اللہ اور اللہ نرمی کرنے والا ہے اپنے بندوں پر اب پھر ترغیب جہاد کی یا یوہل ددینہ اند خلو فسلم کافا اور ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں سب کے سب کا فتن منصوب ہے بنا برحالیت یا حال ہے ادخلو کی ضمیر سے ضمیر جو فائل کی اد خلو فسلم کافا اور یا حال ہے اس سلم سے تو دو مانے ہیں او ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں کا سب کے سب سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا کا اس حال میں کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اسلام سے اندھوں کا ہاتھی نہ بناؤ اندھوں نے کہا تھا ہاتھی دیکھنا ہے تو جب گئے تو ان کو نظر تو نہیں آتا تھا ہاتھ لگا کے دیکھا کسی نے پاؤں پہ ہاتھ لگایا پھیرا اور کسی نے پیٹ پر اور کسی نے دم پر اور کسی نے سون پر اور کسی نے کان پہ ہاتھ پھیرا واپس آ کے بیٹھے تھے اور مذاکرہ کر رہے تھے کہ ہاتھی تو دیکھ لیا کیسا تھا تو جس نے ہاتھی کا کان پکڑا تھا اس نے کہا ہاتھی سو خوش کو روکنا چکیر جس نے پاؤں پکڑا تھا تو اس نے کہا ایک درخت تھا نا جس نے دم پکڑی تھی اس نے کہا ایک رسی تھی نا ہاتھی جس نے سونٹ پکڑی تھی ہاتھی کی اس نے کہا ایک بڑا سانپ تھا تو ہاتھی نہ بناؤ اندھوں کا اسلام سے اسلام مکمل ضابط حیات ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ غلا تبھی خطوات شیت اور تابے نہ کرو شیطان کے قدموں کی ان نہ عدو مبین وبین یقیناً یہ شیطان ہے تمہارے لیے دشمن ظاہر فین زلل تم ممبادما جات کو ملبینات یہ زجر ہے اب دتکارنا فین زلل تم پس اگر پھسل گئے تم ممبادما جات کو ملبینات بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے پاس واضح دلائل پھر بھی تم پھسل گئے اللہ کے دین سے اللہ کے قانون سے فالموں تو جان لولہ عزیز الحکیم بے شک اللہ غالب ہے ہر کسی پر حکمتوں والا ہے غالب ہے سزا دیتا ہے اپنے نافرمانوں کو اگر فلفور نہیں دیتا تو اس میں حکمتیں ہیں کیونکہ اللہ حکیم ہے حالی انضرون اللہ تیم من حفیظام یہ تخویف ہے دنیاوی دنیاوی عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے حالی انضورون یہ انتظار نہیں کرتے اللہ مگر اس بات کی اس بات کا انتظار کرتے ہیں یاتیم اللہ ہو یہ یاتیم عذاب اللہ کہ آ جائے گا ان کے پاس اللہ کا عذاب فی العلم من الغمام سائے میں سائےبان میں من الغمام بادلوں کے بادلوں کے سائے میں اللہ کا عذاب آ جائے جیسے قومی پہ آیا تھا بادلوں کی شکل میں انہوں نے کہا ہا را آری ترنا یہ تو بادل ہیں ہم پہ بارش برسے گی تو جواب آیا ریح الفیحہ عذاب العلیم یہ بارش کے لیے بادل نہیں ہے بلکہ یہ تو طوفان ہے اس میں دردناک عذاب ہے تو یہ بھی انتظار اس بات کا کر رہے ہیں اللہ اللہ من الغمام کہ آ جائے ان کے پاس اللہ کا عذاب بادلوں کے سائے میں ولملائے قطور آ جائے فرشت عذاب کہ وقودی علامر اور فیصلہ ہو جائے پورا ہو جائے فیصلہ اللہ کا وہی اللہ ترجمور اور اللہ کی طرف واپسی ہے سب کاموں کی یعنی نتائج اللہ مرتب کرتا ہے ہر کام کے سل بنی اسرائیل کماتے من آئے تن بئی یہ تخویف ہے سابقین کے ذکر سے پوچھ بنی اسرائیل سے کہ کتنے زیادہ دیے تھے ہم نے ان کو دلائل واضح واضح ومئی بد نعمت اللہ آتف ہے محضوف پر فبد نعمت اللہ تو انہوں نے بدل لیا اللہ کی نعمت کو تو جس کسی نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو ممباد ما جات ہو بعد اس کے کہ آ گئی ہے نعمت اللہ کی اس کے پاس تو فعن اللہ شدید القاب پس یقین اللہ سخت عذاب والا ہے عقاب قاب انجام کو کہتے ہیں مراد یہاں انجام بد تزید من دنیا دنیا سے بے رغبیتی دی جا رہی ہے زین للذین لدینہ کفر الحیات دنیا خوبصورت کیے گئے ہیں خوبصورت کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے دنیا کی زندگی ویس خرون امن الدینہ اور یہ لوگ مسخرے کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں کافر دنیا کی زندگی میں مستیاں کرتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ مسخرے کرتے ہیں تسلی ولدینتم یومل قیامت وہ لوگ جنہوں نے خود کو بچایا اللہ کی نافرمانی سے ان لوگوں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن قیامت کے دن اللہ مومنوں کو کافروں کے اوپر کر دے گا جنت میں جہنم نیچے ہوگی و اللہ ہو یرکم شاہ بھی حساب اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب کان نا سمت قتال کی مشروعیت کی علت بیان ہو رہی ہے اللہ نے قتال اور جہاد کو کیوں مشروع فرمایا کان الناس سمت واحد تھے لوگ سب کے سب امت ایک وحدتی عقیدہ تھا لیکن فباث اللہ النبین فختلفو انہوں نے اختلاف کر دیا توحید کے مسئلے میں پہلے سب کے سب معاہدین تھے توحید پہ قائم دائم تھے لیکن پھر انہوں نے اختلاف کر دیا قوم انہوں نے سب سے پہلے اختلاف کیا یونس آیت نمبر انیس میں پھر اس کا بیان ہے تو فباخ اللہ النبینا جب اختلاف کیا انہوں نے اللہ کی توحید میں تو پھر بیجا اللہ نے نبیوں کو مبشرینا خوشخبری دینے والے ماننے والوں کو وہ منظرین اور ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو وان ظلم کتابہ اور نازل فرمایا تھا اللہ نے ان کے ساتھ کتابوں کو کتابوں کو بالحق اللہ حق کے اظہار کے لیے اللہ کے دین کا کام کتاب کے بغیر نہیں ہو سکتا اسی لیے انبیاء کو کتابیں دے کے بھیجا وان ظلم کتابہ بالحق اور نازل کیا تھا اللہ نے ان کے ساتھ کتابوں کو اللہ نے نازل کی تھی ان کے ساتھ کتابیں بالحق کے لئے اظہار الحق یا لئے اثبات الحق حق کے اظہار اور حق کے اثبات کے لئے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِي اس لیے کہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان ان مسائل میں اختلفو فی کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں جن مسائل میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا کتابوں کو اس لیے نازل کیا نبیوں کے اس لیے بیجا کہ ان اختلافی مسائل کا فیصلہ کر دیں اور حکم بیان کر دیں تین باتیں ذکر ہو رہی ہے وہ مختلف اختلاف نہیں کیا تھا اس حق میں اور توحید میں مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب ممبادا جات بعد اس کے کہ آ گئی تھی ان کے پاس واضح دلائل ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا کیوں بغی امبین مفول لہو ہے اختلافہ کے لیے زد زدائی اور حسد کی وجہ سے اپنے درمیان تو اختلاف کس نے کیا اوتوہ جنہیں کتاب دی گئی تھی کب کیا ممباد اماجات ہو ملبینات اور کیوں کیا بغ امبین ہوں تین باتیں اختلاف اہل کتاب نے کیا دلائل کے آنے کے بعد کیا اور زد اور حسد کی وجہ سے کیا فہد اللہ الدینہ منو تو ہدایت دیت دیت دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو ہی جو ایمان لے آئے لمخ تلفی من الحق ان مسائل میں کے اختلاف کیا تھا اس میں لوگوں نے من الحق حق میں سے بیجنی اللہ کے حکم سے ہدایت اللہ نے دی اپنے حکم سے یعنی لوگوں نے اختلاف کیا تھا لیکن مومنوں کے اللہ نے حق پہ مضبوط کیا بیزنی اپنے حکم سے تسلی و اللہ مستقیم اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف جسے اللہ چاہے اسے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیتا ہے ام ہسب تم انتد خل یہ تشجیع اور بہادری ہے ام استفا میں انکاری ہے ام حسب تم آئے تم یہ گمان کرتے ہو انتد حل الجنتا کہ داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں تمہارا یہ خیال ہے یہ گمان ہے کہ تم چلے جاؤ گے جنت میں ولمایات یاتی ولمایاتی کم سل اللہ من قبل اور نہیں آئے ہوں گی تمہارے پاس حالات ان لوگوں کے جو گزرے ہیں تم سے پہلے یعنی تم سے پہلے گزرنے والے جنت کی راہ پہ جس راہ پہ جنت پہنچے تھے آیت تمہ تمہیں ان حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اللہ, اللہ ام من تم الجنت زار شم پختو آیت تاسو گمان کوئے چدن دن بکڑے شے جنت تا اور نبی راغلی گلی تاسوتا حالات داغ خلقو خلو من قبل کم چتر شیس تاسو نمک کے تاس نمقید جنت پلارت لن کی کم و حالات اسرم خامشیو آیا تاسباغ مالات سر بن مخام کے گئے جنت تب رسے گئے کیسے ممکن ہے ام حسب تم آیا تم گمان کرتے ہو کہ داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں اور نہیں آئی ہوں گی تمہارے پاس نہیں آئے ہوں گے تمہارے پاس حالات تمہارے سامنے نہیں آئیں گے تم کو نہیں بنیں گے حالات ان لوگوں کی طرح جو گزرے ہیں تم سے پہلے وہ تو قربانیوں کی راہ پہ جنت پہنچے ہیں ہاں جعفر رضی اللہ عنہ کے بدن کے نبے ٹکڑے غزو موتا میں بکھرے پڑے ہیں جنت جانے کے لیے حمزہ کی بدن کے گیارہ ٹکڑے غزو عہد میدان عہد میں بکھرے پڑے ہیں جنت کے لیے سمیہ دو ٹوٹے ہوئی حباب ابن العرت کو انگاروں پہ سلایا گیا بلال کو گرمی میں تپتی ریت پہ لٹایا گیا صحابہ کے بدنوں سے گوشت کو لوہے کی کنگیوں کے ذریعے نوچا گیا طرح طرح ذیتیں دی گئی انبیاء کو اور صحابہ کو لیکن وہ مستقیم رہے مضبوط قائم دائم رہے اللہ کے قانون اور کتاب اور دین پر اور ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد جنت پہنچ چکے ایک دفعہ نبی علیہ السلات و نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھی اور ایک صحابی ہیں حباب ببن العرت رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا اے اللہ کے نبی متا نصر اللہ اللہ کی امداد کب آئے گی ہم تو بہت ہی پریشان ہیں تکلیف اور مصیبت اور ازیت میں مبتلا ہے اللہ کی امداد کب آئے گی متا نصر اللہ نبی علیہ السلام غصے ہوئے اور ٹیک چھوڑ دی اور سیدھے بیٹھ گئے اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی جب غصے ہوتے تھے شمائل ترمیزی نے لکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گالیں سرخ ہو جایا کرتی تھی اس طرح کانا القی یفی وجہ <الرُمَّان> آپ کہو گے کہ اللہ کے نبی کی گال اور چہرے اقدس میں کسی نے انار کو نچوڑ دیا انار کی طرح سوخ ہو گئے اور فرمایا حباب تو نے کیا تکلیف دیکھی ہے لا الہ الا اللہ کلمے کے پڑھنے میں خت کانمن قبلی کم من یو خزر یو خزر رجول فیق فر الحفل ارد فیوزراسی فیج السفی تو حدید مادون الحمی و آزمی ہی مایا سدار کا جب تم سے پہلے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے والے اور اس کی دعوت دینے والے آیا کرتے تھے انبیاء تو لوگ ان کے لیے زمین پہ میں گھڑا گور کھود لیتے تھے تو ان کو زمین میں اس گھڑے میں گرا دیتے تھے پھر اس ان کے اوپر مٹی ڈالتے تھے پھر ان آرا لا کے ان کے سر کے نصف پہ رکھ دیتے تھے مفر کارا ہی اور اس آرے کے ذریعے ان کو دو ٹکڑے کر دیتے تھے فیج آلو نسفئی نہیں آرے سے ویوم شیتو بیش امشاد اور ان کے گوش کو بدن کے گوش اور چمڑے کو نوچا جاتا تھا بیمشات مشاتل لوہے کی کنگیوں سے مادون لحمی ہی ہوا ہی حتیٰ کہ ان کے بدن کے گوش اور ہڈیاں جدا جدا ہو جاتی تھی لیکن مایا سد ہوا اندین ان تکالیف نے انبیاء کو اپنے دین سے نہیں ہٹایا اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا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 خلومن قبل اور نہیں آئیں ہوں گے تمہیں حالات ان لوگوں کے جو گزرے ہیں تم سے پہلے مست ہو ملباسا درا پہنچی تھی ان کو بدنی تکالیف اور مالی تکالیف وزلزلو اور ان کو جھڑ ہر ریکو بھی البلایا اردو سے یہ عربی آسان ہے ہمارے لیے زلزیلو تفسیر المعانی نے فرمایا آلوسی نے تفسیر المعانی میں فرمایا زلزیلو اے ہر ریکو بھی انواع البلایا انہیں جھک گیا تھا زلزلو جھڑکاولی شیویو ہتہ یقول رسول حتیٰ کہ فرمایا رسول نے ان کو تسلی کی باتیں رسول کہتے تھے حتیٰ یقول الرسول رسول یہ بعد میں آنے والا قول متا نصر اللہ رسول کی شاع نشان نہیں ہے تو قول رسول محظوف مانتے ہیں حتیٰ یقول رسول لہم تسلی تن حتیٰ کے رسول ان کو تسلی کی باتیں کیا کرتے تھے والذین لدینہ و یقول الدینہ اور کہتے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ماہو رسول کے ساتھ متا نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی امداد متا نصر اللہ تو رسول ان کو تسلی کی باتیں کیا کرتے تھے یا رسول کا قول یہ بعد میں آ رہا اللہ ان نصر اللہ قریب تقدیم تاخیر ہے کلام یہ قول متا نصر اللہ والذین لدی کا ہے ابن عادل اللباب میں تیسری جلد پانچ سو پندرہ نمبر صفا یہی توجہ کرتے ہیں حتیٰ کہ فرماتے تھے رسول ان کو تسلی کی باتیں وہ تسلی کی بات بعد میں آ رہی الائے نصر اللہ قریب اور کہتے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں رسول کے ساتھ کب آئے گی امداد اللہ کی تو رسول فرماتے تھے ان نصر اللہ قریب خبردار اللہ کی امداد نزدیک ہے یہ قول رسول کا نہیں تھا رسول کے اوپر ایمان لانے والوں کا تھا جیسے سور قصص آیت نمبر 73 دیکھ لیں ذرا سور قصص کی 73 نمبر آیت یہ قول رسول پر ایمان لانے والوں کا تھا رسول پر ایمان لانے والوں کا تھا مومنوں پر کا تھا بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اللہ کی امداد کب آئے گی موسا علیہ السلام نے نہیں کہا تھا اسی طرح ابن عادل اللباب میں یہی تفسیر ذکر کرتے ہیں متان نصر اللہ کی کہ یہ قول مومنوں کا تھا یہ مقولہ رسولوں کا نہیں تھا رسولوں کا نہیں تھا کیونکہ رسول کی شایان شان یہ نہیں سورہ احزاب آیت نمبر بائیس ذرا دیکھ لیں سورت الحزاب آیت نمبر بائیس رسول کے ساتھی ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ قرآن کر رہے ولما رعل مومینزاب قالو حداما و آدن اللہ ہو رسول و صدق اللہ ہُو رسول ما زاد اللہ ایمان تسلیمہ تو جب صحابہ کی یہ شان ہے کہ دشمن کو دیکھتے ہوئے تکلیف اور مصیبت اور موت کو دیکھتے ہوئے ان کے ایمان کے جذبات ابھرتے ہیں تو نبی تو صحابی سے اونچا ہوا کرتا ہے تو صحابی تو اللہ کی امداد کے آنے میں شک نہیں کیا کرتے تو رسول کیسے کرتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ قول رسول کا نہیں بلکہ رسول کا قول تو تسلی والا ہے ان نصر اللہ قریب اچھا مست ہوم البا ساود پہنچی تھی ان کو بدنی تکالی فرمالی مالی تکالیف وزلزلو اور جھلکائے گئے تھے یہ حتیٰ یقولر رسولوں حتا کہ فرماتے تھے رسول ان کو تسلی کی باتیں ولدینہ منما ہو اور وہ لوگ کہتے تھے جو ایمان لائے تھے رسول کے ساتھ متا نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی امداد الا ان نصر اللہ ہی قریب خبردار بے شک اللہ کی امداد ہے نزدیک اللہ کی امداد ہے نزدیک اس عباد اللہ رسول کا قول یہ ذکر کیا ہے علماء نے اے اللہ کے بندو اللہ کے دین پہ قائم دائم رہو کیونکہ عل نصر اللہ قریب اللہ کی امداد نزدیک ہے دین سے نہ ہٹو تو آگے انشاءاللہ اللہ تدبیر منزل کے اٹھارہ قوانین ذکر ہو رہے ہیں کل پڑھیں گے اقول استغفر اللہ علیم علی سا المسلمین فسط تقفرغففور الرحیم اللہ مقوین حافی رضاق و حض الخری بنا سیتی نا وجسلام منتا ر لہ اللہ انت المستانلََََََََََََََََََََ کل بلاغ لوت اللہ بلّ لنت اسقفر خواتنطلّنت المنطل کریم رب المین یا الحمرحمین یا کم الحکیمین یا کرم الکرمین يرفع عنا البلاء والوباء يرفع عنا البلاء ربنا انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير محمد واله واصحابه اجمعين رحمته يا رب